محمدنا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وَعَمِلَ صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف ان قيد إن قاد وإن أنيخ على فخرة استناخ وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرة في آخ يديه يحول ثم يرجع إلى آخ يديه وقال عليه الصلاة والسلام میرے بزرگ دوستوں سب سے اہم مسئلہ مسلمان کے مسلمان ہونے کا نہیں ہے بلکہ سب سے اہم مسئلہ, مسئلہ مسلمان کے اپنے دین پر استقامت کا ہے مسلمان مسلمان ہونا مسلمان نہیں ہے مسلمان کا مسلمان ہونا یہ قومیت کا اسلام ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں یہ اسلامی حکومت ہے اس کا نام خدا کی قسم اسلام نہیں ہے یہ اسلامی جھنڈا ہے اس کا نام اسلام نہیں ہے یہ اسلامی ملک ہے اس کا نام اسلام نہیں ہے میرا شناختی کارڈ مسلمان ہے اس کا نام اسلام نہیں ہے اس کا نام مسلمان بھی نہیں ہے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو زندگی کے تمام شعبوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور نمونہ بن کر اپنی عملی زندگی سے اس کو ثابت کرے کہ اسلام اس کو کہتے ہیں اس لیے میرے نزدیک کتابوں میں لکھا ہوا اسلام اسلام نہیں ہے مسلمان کے عمل سے ظاہر ہونے والا اسلام یہ اسلام ہے جسے پوچھو اسلام کہ فلاں کتاب میں اسلام پڑھ لو کہاگے دور میں اسلام پر کوئی کتاب نہیں تھی قرآن بعد میں جمع کیا گیا ہے ابتدا میں قرآن جمع نہیں تھا جو آسمانی کتاب ہے جس پر ایمالانہ فرض ہے وہ کتاب بھی ایک جگہ لکھی ہوئی نہیں تھی بلکہ وہ کتاب لوگوں کے سینوں میں یا چمڑوں پر کچھ لکھا ہوا تھا اکثر لکھا ہوا بھی نہیں تھا لیکن عملی اسلام پورا پورا امت میں اس طرح زندہ تھا کہ زندگی کے کسی شعبے کا عمل قصے کے کسی شعبے کا حکم اگر عملی طور پر دیکھنا ہو تو مزید مورہ آ جاؤ تجارت کا زراعت کا حکومت کا سیاست کا عبادت کا معاملات اور معاشرے کا جو حکم دیکھنا ہو اس کی عملی اس کا عملی نمونہ مدینہ امرا کے اندر موجود تھا وجہ کیا تھی وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ جس دن کے عامل ہے، اس دین کے دعائی تھے اس دن کے داعج تھے اس دن کے داعج تھے جس دن پر عامل تھے ان کے یہاں دعوت بیان تقریر کا نام نہیں تھا ان کے یہاں دعوت امت پر عملی دین پیش کرنے کی محنت کا نام دعوت تھا کہ امت کے اپنے دین پر استقامت کا جو اصل سبب بتایا گیا تھا وہ دعوت وہ امت کو پڑھایا گیا تھا کہ تمہارے اپنے دین پر استقامت کا جو اصل سبب ہے وہ دعوت ادمبا ہے اور یہ تو قرآن بھی کہہ دیا کہ عمل اور دعوت کو جمع کرنا یہ مذہب کی پختگی کا سبب ہے مسلمان اسلام جانتا ہے لیکن اس کو اس کا ماحول مسلمان کو غیروں کے قوانین مسلمان کو اس کا اپنا نظام دنیا وہ دین سے روکے ہوئے ہیں ہے مت تھے کہ امت میں بے دینی جہادت کی وجہ سے نہیں ہے امت میں بے دینی باوجود علم کے ہے یہ بات یہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر کسی طاقت سے کسی معاشرے سے کسی فیشن اور رواج سے مقابلے کی ہمت نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے حالات آپ کو معلوم نہیں ہیں اگر ہمارے حالات آپ کو معلوم ہوتے تو آپ یہ نہ کہتے کہ دن بن اس طرح اختیار کر لو ہمارے حالات آپ کو معلوم نہیں ہیں جس کو بھی دین کی دعوت ہوگی اس کے بعد یہ عزر ہوگا کہ آپ کو میرے حالات کا علم نہیں ہے میں جو عرض کر رہا ہوں میں عد کر رہا ہوں کہ کہ دیلی حال سے مسلمان کا اپنے دین کو بچانے کے لیے ٹکرانا یہ ہمیں سیرت میں دعوت کے بغیر نہیں ملتا جہاں دعوت چھوٹی ہے وہیں غیروں کی وہیں غیروں کی دعوت پر وہیں غیروں کی دعوت آئی ہے جہاں دعوت چھوٹی ہے یہ کہ اپنے دین کی پختگی اور اپنے مذہب پر استقامت وہ عمل اور دعوت دونوں کو جمع رکھنے پر ہے امرا نے صاف فرما دیا قرآن میں بمن اختن و قبول اس سب سے اچھا مذہب ہو کیسا کو لگتا ہے جو دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کر رہے ہیں اس سے اچھا مذہب ہو کیسا کو لگتا ہے قرآن کی بات اتنی واضح ہے کہ یہاں علما نے پول کا ترجمہ مذہب سے کیا ہے کہ اس سے اچھا مذہب ہو کس کر سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عامل کرے اور واقعی حقیقت یہی ملتی ہے کہ صاحبہ کرام اپنے دین کی دعوت کے ساتھ اپنے دین کی دعوت کے ساتھ اپنے دین پر عامل ایسے تھے بڑی بڑی حکومتیں ان کے سامنے چھٹی تھی قانون یہ قانون کے دعوے نہیں تھے قانون ان کے تعبے تھا یہ شکلوں کے تعبے نہیں تھے شکل ان کی تعبیر تھی یہ سمندر کے دعوے نہیں تھے سمندر ان کے دعوے تھے یہ جنات جناس نہیں ڈرتے تھے جنات جن سے ڈرتے تھے زندگی کا کوئی شعبہ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی جس سے یہ پابند ہو بلکہ سب ان کے پابند ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی کا یہ وعدہ حق ہے کہ تم میری طرف لوگوں کو لے کر آ میں اپنی ساری مخلوق کو میری خدمت میں لگا دوں گا یہ ماہ کا دستور ہے اس کی یہاں کوئی کام دستی خلاف نہیں ہوتا انٹنسر اللہ کم یہ تمام صحابہ کرام کی غیبی، تمام صحابہ کی غیبی کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے انتن صلی اللہ انٹنسل کہ میں تمہارا مددگار ہوں اس شرط کے ساتھ ہوں کہ تم میرے دین کے مددگار رہو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں سب سے اہم مسئلہ دین کے جاننے کا نہیں ہے دین پر استفامت کا ہے دین پر استفامت وہ استفامت جو ہوگی وہ استفامت کی قوت جو پیدا ہوگی وہ دعوت کی اللہ سے پیدا ہوگی یہ اللہ تعالی کا دستور ہے یہ اللہ کا دستور ہے کہ مسلمان کو اپنے دین پر استفامت وہ دعوت ایرن باہ نہیں باقی رہے گی اگر یہ دعوت چھوڑ بیٹھے گا تو یہ مجرو ہو جائے گا آپ اندازہ کیجئے کاج میں نے مالی کرا اللہ تعالی عنہ وہ صرف ایک موقع پر اللہ کے راستے میں نکلنے سے رہ گئے اور نکلنے کی ارادے سے رہ گئے نہ نکلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ نکلنا نہیں ہے نکلنے کے ارادے سے تاخیر ہو گئی کل جاؤں گا پرسوں جاؤں گا کل جاؤں گا پرسوں جاؤں گا وقت گزر گیا اس تاخیر پر اباح سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ ان سے ہو گئے کیا, کیا, کیا غلطی کی ہے کیا گنا کیا ہے صرف ایک موقع پر ہر موقع پر نکلنے والے صحابی ایک موقع پر رہ گئے کوئی عزر نہیں تھا کوئی تنگی نہیں تھی اللہ بھی ناراض اللہ کے نبی بھی ناراض اور ساریا سارا مدینہ ناراض ان کے جا کے لڑکے جو سب سے زیادہ ان کو محبوب تھے انہوں نے سے پوچھا کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مجھے اللہ اللہ کا رسول سے محبت ہے نا اس پر تو کر دو کہ محبت تو ہے مجھے نہیں میں نہیں جان سکا موقع پر اللہ کے راستے میں لیکن مجھے اللہ, کا, اللہ اللہ کا رسول سے محبت تو ہے نا اس میں اس پر تو کر دو ان کے جگری دوست نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اس بارے میں یہ تو اللہ اللہ کا رسول ہی جانتے ہیں کہ اس میں اللہ اللہ کا رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے اتنی سخت بات اس نے یہ جواب دیا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیوں کہ اگر تمہیں اللہ اللہ کے محبت ہوتی اس موقع میں تم پیچھے نہ رہتے میں کیسے کہہ دوں کہ تمہیں اللہ اللہ کے محبت ہے اگر تمہیں اما اللہ کے محبت ہوتی تو یہ ناراضگی کامن نہ ہوتا تم سے اس درمیان میں یہ سارا مدینہ منورا بائکاٹ کیے ہوئے تھا صاحب ان مالک کا اور ان کے دونوں ساتھیوں کا اس درمیان میں رفتان بادشاہ نے ان کو خط لکھا ان صاحب کا خط کا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے سر جاتی کی ہے تم ضائع ہونے کے لیے نہیں ہو آؤ ہمارے پاس آ جاؤ ہم تم پر مہربان ہوں گے ہم تمہاری خیر خبر لیں گے صاحب نے مالکہ کی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھتے ہی یہ فرمایا کہ ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری مصیبت آ گئی ایک مصیبت نہیں کری تھی کہ دوسری مصیبت آ گئی خط پڑھا ایک مرتبہ اور تندور میں آگ جل رہی تھی وہ بادشاہ کا خط ان حالات میں جس میں کوئی مدینہ مرورہ میں ان کے سلام کا جواب دینے والا نہیں دینی تک سے کہہ دیا آپ نے کہ بی سے کہو کہ وہ اپنے میکے چلی جائے آپ کے ساتھ نہ رہے کیوں, کیوں؟ کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا امتی ہے یا نہیں اگر ساری دنیا اس طرح آزاد ہو جائے تو یہ ہم سے خوش ہے یا نہیں میں جو عرض کر رہا ہوں میں بہت ضروری بات حل کر رہا ہوں یہ ایک امتی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان سب کے بائیکاٹ کرنے کے بعد آپ کو ابا ابا کر رکھتی سے کیسی محبت ہے ایسا تو نہیں کہ جب آپ کوئی حال آئے تو آپ اپنا دین بدل بیٹھے یہ ان کا مذہب چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے ہو ایسا تو نہیں صحابہ کے امتحان قدم قدم پر اس ہوتے تھے کہ اب تک کی دعوت اور تبلیغ میں لگ کر کتنی پختگی کتنی استقامت آئی ہے واقعی سارے خصے کا خلاصہ یہی ہے لوگ بیان کر کے گزر جاتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے چاہتے کیا تھے خط اسی عام آدمی کا نہیں رفتان بادشاہ آیا بجائے الحمد کہنے کے انا اللہ پڑی اور یہ فرمایا کہ ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری مصیبت آ گئی فوراً خط کو تنور میں ڈالا اس بات کو کرنے کے لیے کہ اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے تو ہم اللہ اللہ کے رسول کو چھوڑنے والے نہیں ہیں یہ میں رہا ہوں کہ یہ تھی وہ استقامت یہ تھی وہ استقامت لیکن غسان بادشاہ نے دعوت اس وقت دین کو جب یہ ایک موقع پر اللہ کے راستے میں نکلنے سے بیٹھ گئے صحیح موقع پر ابا کے راستے میں جانے سے بیٹھ گئے اس پر کپتان بادشاہ نے ان کو میں آج کر رہا تھا کہ اپنے دین کی دعوت دینے والے یہ ماحول سے کبھی متاثر نہیں ہو سکتے میرے تو عقل حیران ہے کہ دعوت کا کام کرتے ہوئے دعوت کا کام کرتے ہوئے پھر دنیا کا تاثر، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے پھر اللہ کی غیر کا تاثر اللہ کی طرف بلاتے ہوئے پھر سنت سے محبت نہ ہو ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کے ذاتے کے خلاف ہے یہ کہ ایک شخص دعوت اللہ کو مشغول ہو اور پھر وہ گہروں کے طریقوں سے متاثر ہو یہ نہیں ہو سکتا اس سے میرے دوستوں عزیز ہو اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی دعوت سے باقی رہتی ہے حضرت ابن نے رضی اللہ عنہ روم میں کام کر رہے تھے نصرانی بادشاہ نے نصرانی کی دعوت دی یا نصرانی ہو جائیے میں آپ کو اپنی آگے دے دیتا ہوں فرمایا تیری ساری بادشاہ مل جائیں اور ان کی ساری بادشاہ مل جائیں میں جگہ کہنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کوئی ایک حکم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں ہم ان واقعات کو پڑھتے تو ہیں لیکن کبھی اداسی پیدا ہوتا کہ میری کیفیت یہ کیوں نہیں ہے میری کیفیت یہ کیوں نہیں ہے میری کیفیج ہے کیوں نہیں ہے دیکھو یہ کیفیت اس لیے نہیں ہے کہ دین کی بات کا کہنا اور سننا اور دین کی بات کو مد تک پہنچانا سنت کے طریقوں سے ہٹ گیا ہے سنت کے طریقوں سے ہٹ گیا ہے جب دعوت سنت کے طریقے پر تھی تو بڑی بڑی بادشاہ آتا سے جا کر صحابہ ایسے بات کرتے تھے جیسا کوئی کسی غلام سے بات کرتا ہے اس طرح بات کرتے تھے بادشاہوں سے جیسا کوئی کسی غلام سے بات کرتا ہے اور بادشاہ کہتے تھے کہ اس فقیر نے ہمارا ملک چھین لیا ہے اس فقیر نے ہمارے سخت قبضہ کر لیا ہے بادشاہ کا سرکار کہتے تھے کہ آپ کو جنون ہو گیا ہے کہ نہیں مجھے پاگل مت سمجھو یہ فقیر اور یہ غلام تمہارا ملک تمہارے ہاتھ سے لے گیا ہے دیکھو صحابہ کی دعوت کے تو میں آپ سنا دیکھ کے دعوت اس طریقے سے ہٹی ہوئی ہٹ ہٹ ہے رواجی طریقوں سے دین کے بات کا پہنچانا اس سے رواج ترقی کرے گا دین ترقی نہیں کرے گا تک دین کی بات کے پہنچانے کا صرف راستہ ہی نفر حرکت ہے اس لیے کہ عملی دین پیش کرنے والا عملی دین پیش کرنے والی کوئی مشین نہیں ہے سوائے انسان کے سوائے انسان کے امت کا عملی دین پیش کرنے والی کوئی مشین نہیں ہے انسان واحد واحد ذریعہ ہے انسان واحد ذریعہ ہے انسان جو پیش کر اللہ اللہ نے کوئی مخلوق ایسی بنائی نہیں ہے جامع پیش کر دے کوئی تحریر کوئی تقریر کوئی آلہ کوئی شکل ایسی نہیں ہے جامع پیش کر دے کیا انسان اس لیے میرے دوستو دوستوں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ کیونکہ دعوت کا خادثہ یقین پیدا کرنا ہے دعوت کا خاصہ یقین پیدا کرنا ہے اس یقین کی کہ سیکھنے کو بھی صحابہ کے طریقے پر لاؤ اس لیے کہ امام مالک ہال ہے کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک وہ مت بونا کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک مت بونا کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے مہمالک کا خول ہے جو امت کے بعض والوں کی اصلاح و تربیت ان طریقوں میں ہے جو طریقے صحابہ کے تھے اس لیے دعوت کو اس طریقے پر لانا یہ ہر کام کرنے والے کی پہلی ذمہ داری ہے دعوت کو رواج سے بچاؤ اس لیے کہ میں عز کر چکا ہوں کہ رواجی طریقوں سے سمجھ دے رواج ترقی کرتا ہے دین ترقی نہیں کرتا کہ دین کی ترقی سعدۂ کرام کے طریق محنت میں ہے دین کی ترقی سعدۂ کرام کے طریق محنت میں ہے ہم دعوت کے ذریعے اس طریقۂ محنت کو زندہ کریں جس طریقۂ محنت میں اللہ نے تربیت رکھی ہے اللہ نے صاف فرما دیا وزین جہازینہ اللہ دین سب ہم ہدایت دینے کے لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں ہم ہدایت دینے کے لیے یہ دیکھیں گے کہ اس نے جوہر میں طریقہ کیا اختیار کیا ہے ہر محنت ہدایت ہی ملے گی ہدایت کا طریقہ ہدایت کی محنت وہ متعین ہے اللہ کی طرف سے اور وہ طریقہ وہ ہے جو طریقہ آپ کے صحابہ کا تھا کہ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے اپنے یقینوں کو بدلنا ہے اس یقین کی تبدیلی کا اس یقین کی تبدیلی کا واحد طریقہ اور واحد سبب اس کے علاوہ کوئی سبب نہ سوچنا نہ آمل کرنا واحد طریقہ واحد سبب ایمان کی تقیت کا وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا ہے اور صحابہ کی طرح ہر ایمان والے کی آمد کر کے اس کو مسجد سے باہر کے بکھرے ہوئے ماضی ماحول سے شکلوں کے اور اخباب کے ماحول سے معاشرے کی ظلمتوں سے اور گناہوں کی گندگی سے نکال کر ایمان دیکھنے کے عنوان پر مسجدوں میں جمع کرنا ہے اس کے علاوہ ایمان کی تقویت کا کوئی طریقہ کوئی سبب ہمیں سیرت میں نہیں ملتا اس کے علاوہ ہمیں سیرت میں کوئی طریقہ نہیں ملتا میری بات بہت بہت سے سننا اس کے علاوہ ہمیں کوئی طریقہ نہیں ملتا یہ ایمان کی تقریب کا طریقہ کیا ہے میری بات یاد رکھنا یہ ایمان صرف دعاؤں سے نہیں بنے گا جسی جائے دعائے مانگ لو سیدھی جی بات ہی. ایمان کی حقیقت کو دعا کے ساتھ مانگا گیا ہے لیکن شریقہ محنت شریقہ محنت, محنت اختیار کرتے ہوئے دعائیں ایمان سنتا اللہ اللہم اثروں کا ایمان ہے یو بائش ہے اللہ میں سنتے وہ ایمان چاہتا ہوں جو ایمان دل میں رس بس جائے لیکن طریقہ متعین کیا ہے اور صحابہ معمول نقل کیا ہے حیات الصحابہ میں اگر پڑھا کرو اہتمام سے تو ملے گا کہ صحابہ کا صحابہ پر گشت کرنا مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنے کے لیے ہوتا تھا صحابہ کا صحابہ پر گشت کرنا مسجد میں ایمان کے حلقوں پر لے لا کر جوڑنے کے لیے ہوتا تھا اٹھو ہمارے ساتھ انسا کچھ دیکھ کے لیے مان لے آ چلو ہمارے ساتھ اگر گے آؤ ہمارے ساتھ اگر پریمانگے معمول ہے ہم نے اس کو معمولی سمجھا اور جو جہاں ملا اس کو دین کی بات پہنچا کر یہ سمجھے کہ میں ذمہ داری اپنی پوری کر چکا ہوں کہ میں نے اسکاس میں بات ڈال دی میرے دوستو آزدوں کوئی ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں کر سکتا جب تک وہ سو فیصد دین کی بات کے پہنچانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آقف صحابہ کے طریقے پر نہ آ جائے یہ میں بہت ضروری مدد کر کسی طریقے ابلاغ سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی آپ لاسٹ چینل بنا لیں اسلام پہنچانے کے لیے نہیں ہرگز نہیں ہر سمجھتے تھے اس سے اسلام نہیں پھیلے گا اسلام کے معلومات پھیلے اسلام مسلمان کے اسلام کو لے کر پھرنے سے پھیلتا ہے اسلام مسلمان کے اسلام کو لے کر پھرنے سے پھیلتا ہے اگر اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انبیاء اور صحابہ کے لیے یہ آلات اور یہ طریقے سب سے پہلے ان کے لیے مہیا کرتے کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہی اسی کام کے لیے تھا کہ لو یہ طریقے یہ آزاد لو اور یہ علم لو اور چلے جاؤ نہیں آپ نے اپنے صحابہ کو امت تک اسلام پہنچانے کے لیے محض حرکت پر ڈالا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی تقویت کا اور ایمان کی تجزیب کا جو اصل سبب اور طریقہ ہے وہ صحابہ کی طرح کشت کر کے ہر ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا صرف واحد طریقہ اور سبب یہ ملتا ہے سیرت میں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایمانی مجالد ایمان کی تقویت کا سبب ہے اور اس کے لیے امام صاحب نے معاذ ابن جب البی اللہ تعالی عام نقل کیا ہے کہ محاذ رضی اللہ تعالی ان لوگ ویسے تھے جو مسجد میں ایمان کے اوپر قائم کر کے کہتے تھے اجلی بنا من انسا من آسن آپ ایسے بربر ایمانداریں اس, اس, اس معمول کو بیان کر کے امام صاحب فرماتے ہیں یہ ایمانی حلقوں سے ایمان بنا کرتا ہے میرے دوستوں میں تو بار بار مجمے سے ہر جگہ یاد کر رہا کہ اپنے کام کو اللہ کے واسطے سنت کی طرف لے کر آؤ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ سب سے پہلی سنت سب سے پہلا طریقہ وہ یقین کے سیکھنے کا وہ یہ ہے کہ صحابہ صاحب ورکش کرتے ہو اور کہتے ایمان کی تصدیق ایمان سیکھنے کا عنوان برکش ایمان سیکھنے کا عنوان برکش ملاقات ملاقات ایمان سیکھنے کے لیے ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد میں لے کر آ جائے اور حضرت حیرت صاحبہ میں ایمانی مجالس کے بعد جو واقعات نقل کیے ہیں صحابہ سے کہ ایمانی مجلس کا موضوع کیا ہو کہ ایمان کی مجلس کا موضوع یہ فرمایا ایمان کی مجلس کا موضوع یہ فرمایا کہ ان کے یقینوں کو مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے ماضی نقشوں سے اور ہر چھوٹی بڑی مخلوق سے ان کے یقین کو ہر چھوٹی بڑی مخلوق سے خالق طرف سے رو یہ موضوع ہے یہ موضوع ہے ہمارے جوڑنے کا ہمارے جوڑنے کا موضوع یہ ہے کہ امت مسلمہ کے یقینوں کو مخلوق سے خالق کی طرف پھیرنے کی کوشش کی جائے یہ ہماری ایمانی مجالس کا عنوان ہے یہ پورا مجمع دے کر لیں کہ کسی مسجد کو ملاقاتوں کے دوران ہم سے خالی نہیں چھوڑیں اور کسی مومن کو مسجد سے باہر نہیں چھوڑیں گے میں نہیں کہتا کہ تم اسے کھینچ کے لاؤ پکڑ کے لاؤ نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے اندر کی خبر چاہتی یہ ہو کہ کاش یہ کاش مشین نہ آ جا کر مشین داخل ہو کر صاحبوں کو بیٹھے ہوئے کے فرمایا کہ آج امبا نے تمہارے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا آئندہ کبھی نہیں کھلے گا کاش میں تمہیں وہ دروازہ دکھلا دیتا یہ فرمایا آپ نے کاش میں تمہیں دروازہ دکھلا دیتا جو آج اللہ نے تمہارے یہاں جمع ہونے کی وجہ سے کھولا ہے کیونکہ میرے دوستوں عزیزوں تربیت اور اللہ کے تعلق کی جگہ وہ مثل مزید ہے آج کا پہنچانا تقلیف نہیں ہے بات کا پہنچانا تکلیف نہیں ہے اٹھا کر ماحول میں لانا تکلیف ہے اٹھا ماحول میں لانا تکلیف ہے بات پہنچانا تکلیف نہیں ہے ماحول میں لانا تکلیف ہے اب اندازہ کیجیے کہ مدینہ منورہ سے دور ایک جنگل میں بکریوں کے چرانے والے کو ایک بھیڑے ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر کے بکری کو پکڑا چرواہے نے بکری کو چھڑا لیا جڑیا وہیں بیٹھ گیا اور کہنے لگا چرواہے سے اللہ نے مجھے رسک دیا ہے چھین لیا چڑوائے نے کہا ہائے حیرت جڑیا انسان بات کروا دیا نے کہا یہ کون سی تعریف کی بات ہے اللہ کو قدرت ہے جس, جس چیز سے جس مخلوق سے جس کتر سے جس جانور سے جو چاہے بولوا دے مجھے کون سی جی حیرت کی بات ہے یہ کون سی جی حیرت کی بات ہے مجھے اس پر حیرت نہیں ہے کہ میں تجھ سے انسان سائنس میں بات کر رہا ہوں مجھے حیرت اس پر ہے کہ اللہ کے نبی وہاں نبیو کا قصہ سنا رہے ہیں صحابہ کو تو یہاں سے ملنے پھر رہا ہے وہاں جا کر تو وہاں جا کر اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے تمہیں نبیو کا واقعہ سنتا یہ کہہ کرے نے چرواہے کو ماں اس کی بکریوں کے دور مدینے سے مدینہ کی طرف روانہ کیا یہ مدینہ پہنچے بکری ایک طرف میں محسوس کی کہیں آگے حاضر ہوئے تو سب سنایا فرمایا نہیں ٹھہر جاؤ میں سارے صحابہ ہو جمع کر لوں آپ نے اعلان فرمایا افسران جامع سب سا... سب جمع ہو جائے سارے صحابہ جمع ہو گئے بتاؤ کیا واقش آتا ہے میں حد کر رہا ہوں کہ انسانوں سے ہٹ کر انسانوں سے ہٹ کر جناس اور چرندوں کا بھی کام یہ تھا کہ اگر کوئی کہیں جنگل میں بھی راستے نظر آ جائے تو اسے بھی مجھے کی طرف بھیج دیں دیکھنا میرے ابھی فکرما ابو جہل کے بیٹے یہ بھاگے اسلام سے اسلام قبول نہیں کرنا اگر یہاں مکے میں رہا یہ تو قتل کیا جاؤں گا یہ مسلمان ہونا پڑے گا جی ہاں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا مکہ کے موقع پر یمن کی طرف بھاگے جان بچا کر وہاں یہ تو تھا نہیں کہ میں تاجر ہوں میں کسی کاشتکار ہوں میں تو ملازم ہوں وہاں پہ جانتا نہیں تھا یہ الفاظ وہاں تو جو آدمی جیتا تھا وہ یا نبی کا امتی یا اللہ کا بندہ اللہ کی بندگی پر اور نبی کی سنت پر کافی یہی تھا کہ جو جہاں جس حال میں ملے اس کو دعوت دینا اس سے کہیں زیادہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ ایک آدمی دکان پر آ کر سامان کچھ لے کر نہ جائے سجائے کے پتنگ ایک تاجر کو اس کا کیا غم ہوگا جو صحابہ کو اس کا غم ہوتا تھا کہ ایک آدمی ہاتھ سے نکل گیا تو ہوتا. مزاج ہی نہیں ہے ہم اب تو ابھی تبلیغ کو تنظیم سمجھ کر کہ یہ کچھ سلمہ نماز سیکھنے کا کام ہے اس میں لگ جاؤ تاکہ مدرسے میں تو داخلے کی عمر نہیں ہے اور یہ کوئی پڑھانے والا ملے گا نہیں جلے چار مہینے پہ کچھ سیکھ لیں گے پھر اپنی ذاتی زندگی جن پہ گزاریں گے یہ اس کو اس کو لوگ سب یہ سمجھتے ہیں تو وہ فرما چکے کہ میرا کام کا مقصد ہی نہیں ہے یہ میں نماز سیکھ کرنا اس کام پہ میرا کام کا مقصد ہی نہیں ہے یہ میں تو چاہتا یہ تھا کہ یہ امت دین کی دعوت کو لے کر عالم میں پھرا کرتی اور اللہ تعالیٰ کتنا فرح حرکت کے ذریعے ان کے دل میں وہی کرتے وہ دین کی پختگی پیدا کرتے بڑی بڑی بادشاہوں سے ٹکراتے ان کے دن پر آچنا آتی میں ٹکرا تھا کہ لوگوں نے کلمہ نواز کی تحریک بنا لیا کر رہا تھا کہ کشتی کرنے والا باز جب کشتی ڈوبنے لگی اور میں طوفان آیا نے کہا یہ کہ میرا کیا ہوگا میرے میرا بچاؤ کا کچھ سامان کشتی ڈوب رہی ہے تو کشتی والے نے کہا کہ کیوں ڈوبنے سے ڈر رہے ہو کرنے والے ڈوبا کرنے والا ڈرا نہیں کرتا کیوں ڈر رہے ہو تم کلمہ اخلاق کہہ دو بچاؤ گے پوچھا کشتی والے سے کہ یہ کرنے کیا ہے کشتی والے نے کہا لا الہ الا سم لاہ کہ اچھا یہاں بھی تو کرنا پڑوا رہا میں اس کرنے سے کے تو بھاگا ہوں مکے سے کرنا پڑھوں گا تو اس میں پڑے گا یا پل ہونا پڑے گا میں اس سے بچے تو بھاگ رہا ہوں مدی نے میں نہیں سے بچ گا تو باز رہا نہیں امن ایسے والے نے کہا نہیں تم لاہ کو بچاؤ نے دعوت دی ادھر بیوی نے ساہن پر کپڑا کلایا اکرم وسلم حاضر ہوئے اسلام قبول کیا آپ نے صحابت سے پہلے ہی دیکھو اکرم آ رہے ہیں اب وہ جہل کے بیٹے ان کا احرام کرنا ہے اور اس کے باغ کو برامد کرنا کہ آنے والوں کا ایسا استقبال کرو کہ وہ ان کے تصور میں بھی نہ ہو کیا ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم سے بھاگ تو بدلے دیں گے یا حو اکرم اکرام سے اس طرح ملے کہ آپ کر آئیں ان کی طرف شکل کر آپ کی جسم پر چادر نہیں کی کیونکہ آپ آنے ہوئے جسم طرح آ کر بیٹھ گئے میں یاد کر رہا تھا ایک بار یا نہیں دعوت دے دی چھوڑ دیا دعوت دے چھوڑ دیا کیا ان کو ماحول میں لے کر آؤ ہمیں دہاوا کچھ نہیں یہ ہو سکتے ہیں بات پہنچانا تبلیز تھا نہیں ادھر بدھارنا تبدیل ہے اور دھیرے مدرنے کی جگہ مرضی دے. یہاں لاکر یہاں ایمان کی تعلیم دو کہ ایمان کیسے کی کتنے اپنی ذات سے لے کر ساری دنیا میں والے مسلمانوں کا یقین شکلوں سے حکموں کی طرف پھیرنا یہ ہمارا کام ہے کہ سب سے پہلے ایمان کی تعلیم دو مگر یہ بات یاد رکھنا کہ ایمان کی تعلیم کتب خانوں سے اور کتابوں سے نہیں ملے گی یہ ایمان کی تعلیم یہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں سے ملے گی اصل چیز ہے یہ اصل چیز ہے کیونکہ ہر چیز میں پختگی اور حیات پیدا کرنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ مرغی کے اندر میں حیات لانے کے لیے مرغی کے پروں کا ہونا ضروری ہے بالکل خدا کی قسم اسی طرح انسانوں کے اندر دین حیات لانے کے لیے فرشتوں کے پروں میں ہونا ضروری ہے اور فرشتے صرف اس پر جس کو کہتے ہیں جو مسجد مسجد میں لگائی جاتی ہے جو حلقہ مسجد میں لگایا جاتا ہے حدیث سراہد ہے اما کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر مختلف خاندان اور قبیلے کے لوگ جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں تو فرشتے اپنے پڑوس سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان سے بہتر مخلوق کے دریا ان کے ذریعے فرماتے ہیں یہ تو یعنی عقل تسلیم نہیں, نہیں کرنے کہ اس کا نام کوئی اور طریقہ بھی ہے تسلیم نہیں کرتی اس کا ساتھ کوئی اور بھی طریقہ ہے اس لیے میرے بزرگ دوست سات دو کوشش کرو اس بات کی کہ دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ پوری دنیا سے یہی کہا جا رہا ہے تجربہ ہمارے نہیں ہے تجربہ صحابہ کے یہاں آ کے ایمان کی تعلیم دو کہ ایمان بلغیب اصل ہے ایمان بدہ بسل ہے نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے اس کا انکار کرنے والا اللہ تک پہنچے گا اس کا انکار نہیں کرے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے جو نظام کائنات کا انکار کرے گا وہ اللہ تک پہنچے گا جس کا انکار نہیں کرے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ابراہیم علیہ السلام نے تو کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ املا کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شکل کا انکار اس طرح کرو ہر شکل کا انکار اس طرح کرو کہ اس شکل سے مایوسی ظاہر کرو کہ ہم اس شکل سے مایوس ہیں اس طرح شکلوں کا انکار کرو اس لیے جتنا نظام کائنات ہے اس سب کا انکار کرنا ابا پر ایمان لانے کے لیے شرط ہے اللہ اپنی ایمان آنے اما اپن ایمان لانے کے لیے شرط ہے یہ کہ نظام کائنات کے انکار کرو قدرت کے مقابلے میں اگر نظام کائنات کے انکار نہیں کرو گے قدرت کے مقابلے میں تو نظام کائنات ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہوگا بالکل صاف طور پر یہ بات ہے اللہ خیر فرما رہے علامہ اقبال رحم اللہ صاف فرما گئے یہ کافی کی نہیں ہے کہ وہ آفاق میں گم ہوگا پہچان ہی ہے یہ کافی کسی کو کافی کو نہ ہو تو دیکھ لینا کہ وہ جان میں سورج میں داروں میں کسی میں گم ہوگا اور اگر مومن کو پہچاننا ہے تو مومن اس کھلونے سے پہلے دن گزر جاتا ہے پہلے دن گزر جاتا ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے سمجھتے تھے کہ اگر چاند تک پہنچ بھی گئے تو کون سی بڑی بات ہو گئی خدا کرم سے اس کو شہادت کی انی کے اشارے سے کاٹا ہے تم چاند سے پہنچ کے سمجھو کہ ہم آگے بڑھ گئے اس کو چاند کو شہادت کی اندھی کے اشارے سے کاٹا ہے یہ اشارہ نہ عبادت کا اشارہ تھا نہ... نہیں یہ انسان سورج ستاروں کی حیثیت بتانے کے موجودہ ظاہر ہوا تھا کہ اس معجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس تنظیم طریقوں کی طرح بلا رہے ہیں یہ طریقے یہ طریقے ان کو اس طرح کاٹ دیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بچے رہتے ہیں گھر بناتے ہیں انگلی کہتے ہیں سورج باقی کہہ رہا ہوں خدائی کے قسم کس نظام کائنات کی سے بڑی کوئی حیثیت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے پوری امت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ تو کیا ہے کہ سب کا انکار کرتے چلے جاؤ قدرت کے مقابلے میں پھر یہ نہیں ہے کہ انکار کرنا ہے ایمان ہے کہ نہیں انکار کرنا ایمان نہیں ہے ضرورت کے وقت ضرورت کے وقت اللہ کے غیر کی طرف سے آنے والی مدد کا انکار کرنا یہ ایمان ہے جہاں ایمان ایماندہ کرنا ایمان بنا ہوا ہے نمرود کا انکار شکلوں کا انکار جتنی شکلیں بنی ہوئی تھی سب کو توڑا سب کو توڑا کہ شکلیں ان شکلوں کو توڑا اس لیے ہے کہ شکلوں سے متعلق ہمارے مسائل نہیں ہیں اچھا جی ہمارے مسئلے شکل سے متعلق نہیں ہے اور اپنا مسئلہ آپ جبریل سے کہیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ جبریل بھی شکل ہے بدھ بھی شکل ہے ہمیں تو آپ نے شکلوں سے روک دیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں غیر متحرک شکلوں کو توڑ کر کسی متحرک شکل سے امید کروں اس لیے ابراہ علیہ السلام کا ایمان صرف یہ نہیں تھا کہ شکلوں کا انکار کر دیا بلکہ ایمان یہ تھا ایمان یہ تھا کسی بر علیہ السلام نے جب آگ میں ڈالے جانے سے پہلے اپنی مدد پیش کی سمجھ کیا حکم ہے سرمایا اما علیہ کا پڑا ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے جبرائیل اللہ کے غیر کی طرف سے آتے نہیں ہیں نبیوں کی طرف آتے ہیں حکم سے آتے ہیں اُس سے بڑی مخلوق ہے اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے یہ دیکھنا یہ تھا کہ شکلوں کا انکار کرتے کرتے کہاں تک پہنچے ہیں مائی ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے اس لیے اللہ نے آپ کو براہ راست حکم دیا ہے اللہ نے آپ کو حکم براہ راست دیا ہے دیکھو میرے دوستو آزادوں میری آپ سب سے آجزانہ مغلثانہ والا کہ اپنے مذاکروں میں ایمانیات کو غالب رکھو اس کام کا امتیاز ہے مولیاز یہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کا نام رکھتا تحریک ایمان نام رکھتا کیوں اس لیے کہ ساری بے تینی دو وجہ سے ہے یہ اللہ کے غیر سے محبت ہے یہ اللہ کے غیر کا تاثر ہے اس کے علاوہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے بےدینی کی دو قسم کے لوگ بے ہوں گے اللہ کے غیر سے متاثر ہونے والے اللہ کے غیر سے محبت کرنے والے یا غیروں کے طریقے ان کے تاثر کی وجہ سے یا غیروں کے طریقے ان سے محبت کی وجہ سے دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں کہ تمہیں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے رسول ان کے طریقے تمہیں اللہ کے غیر اللہ ان کے اللہ کے غیر سے زیادہ اللہ کے غیر سے زیادہ محبوب نہ ہو ہو ہی نہیں سکتے تو میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی چیز یہ ہے مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں ایمان کی دعوت جم کر دو اور ظاہری شکلوں سے یقین کھل کر ہٹایا کرو بے تاثر بولا کرو یعنی متاثر مت ہوا کرو کھل کر تو ہی جان کرو اللہ, کی کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں اس کی دعوت روزانہ جم کر دیا کرو میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہماری طبیعتیں قصے کہانی کی طرف جا رہی ہیں اس سے کہانی جا رہی ہے سموا کی ترحید کو بیان کرنے کا شوق اور جذبہ نہیں ہے کیونکہ یہ دین کی اصل بنیاد ہے سارے ساری حاصل کی بنیاد ایمان پر ہے بنیاد ایمان پر ہے اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے شکلوں کا انکار کرو اور شکلوں کے انکار میں شکلوں کا انکار جو کیا کرو وہ صحابہ کے واقعات سے کیا کرو ہاں یو نہیں اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا نہیں ہوتا کیا نہیں ہو, کیا اللہ کے کی غیر سے نہ ہونے کے کیا واقعات ہیں کہ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا امبا کی ذات حالی سے ہوتا ہے اس میں اس کے لیے صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں تو میں خارج پھیل گئی ہے فرمایا کیسے کہ ایک کو ہوگی جی میں سب کو ہوگئی آپ نے فوراً اس چیر کو نکالا سے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک اوٹو خارج ہوئی ہے فرمایا کہ پہلے وڈ کو خارج کہاں سے ہوئی ہو پہلے ووڈ کو کہاں سے ہوئی اللہ کا امر ایسا نہیں ہے کہ اس کا امر ہوا تو تھا ایک کے لیے پھیل گیا سب میں نہیں اللہ کے نظام ایسا ایسا, ایسا بے قابو نہیں ہے امر ایک کے لیے کیا اللہ نے اور پھر بھی خارج کر لوں میں ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے فوراً فوراً اطلاع فرمائی یہ کہتے ہیں ماہر موسمیات کہیں گے تو بارش ہوگی نہیں ہم جنگے کے انکار کرتے ہیں کہ نہیں ماہر موسمیات سے نہیں ہوتا ایک ایک خطرہ اللہ کا کی طرف سے اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے ایک ایک خطرہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے ماہر موسمیات کوئی چیز نہیں ہے یہ کہیں گے بارش ہوگی یہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی خدا کی قسم ان کے کہنے نہ کہنے سے بارش کے ہونے نہ ہونے کا قتل کوئی تعلق نہیں ہے اللہ نے صاف قرآن میں فرما دیا کہ جس طرح اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ بارش کب برتے گی سیدھی بات انکار کرو جم کر کیا نہیں جانتا اللہ کا خیر کہ بارش کب ہوگی اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ بنا ستارے کی وجہ سے بارش ہوگی تو یہ کفر ہے یہ کفر ہے اس کو کفر کہا گیا ہے اور بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ستاروں کی وجہ سے بارش کا جو ستاروں کی وجہ سے بارش کا یہ ستاروں کے علم سے ستاروں کے علم سے کسی بات کو سمجھے یا سمجھائے اس کا ٹھکانا جہنم ہے کیا میں عام مسلمانجیب نجومی سے پوچھو کیا کہتے ہیں شین بھیا دیکھتے ہیں ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں یہاں جی ہاں تمہیں ذرا دیکھ کے بتاؤ کیا قسمت ہے کیا امید ہے کیا, امید ہے؟ کیا اولاد ہے یہاں جی ہاں میری جہاد ہے شرک ہے اور ایسے راستوں سے علم حاصل کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم کے سوا کوئی نہیں ہے بالکل کی بات ہے عالی رضی اللہ تعالی عنہ جب نکلنے لگے دشمن کے مقابلے پر تو نجبی نے کہا میری بازارہ سن لیجئے میری بازارہ سن لیجئے یہ وقت آپ کے نکلنے کا نہیں ہے میری بات سن لیجئے یہ وقت نکلنے کا نہیں ہے آپ میری بات مانیے میں جس وقت آپ سے نکلنے کے لیے کہوں آپ اس وقت نکل گا آپ کو کامیابی ہوگی نے فرمایا کہ ہمیں تیری مخالفت کا حکم ہے اللہ کی مدد حق ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی اور تیری بات پر جو تیری بات کی تجزیت کرے اس کا بھی ٹھکانا جہنم ہے تیرا بھی ٹھکانا جہنم ہے اس کا فرمایا کہ حدیثیت میں یہ ہے ارے منجم گل بل کابر کی نا کیا علم نجوم سے میں نجوم سے خبر دینے والا کافر ہے اور کافر کا ٹکانا چاہنا ہے صحابہ کو قدم قدم پر آپ نے ظاہری نقشوں سے اور ظاہری اسباب سے صحابہ کو قدم قدم پر نہ امید کیا ہے نہ یہ فرمایا ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی نہیں فرمایا نہیں نہیں اس سے نہیں ہوتا اور جب ایک رات بارش ہوئی اور جب ایک رات بارش ہوئی آپ نے صاف کہہ دیا صاحبہ سے تم میں سے صبح کو بعض قابل ہوں گے تم میں سے بعض صبح کو مومن ہوں گے صاحبہ نے فرمایا صاحبہ کے لیے کفر کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی صاحب ہی قابل ہو جائے کہ ان کے نزدیک وہ تو اسلام میں آنے کو سمجھے تھے کہ ہم آگ سے نکل کر آئے وہ کفر کو کفر نہیں کہتے تھے وہ کفر کو آگ کہتے تھے کہ ہم آگ سے نکل کر آئے ہیں آگ بھی دوبارہ کیسے چلے جائیں ممکن ہی نہیں ہے دنیا کی آگ کو اللہ کی توحید کے لیے صرف اس لیے برداشت کیا ہے کہ جو کبری ہم سے کرانا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ کی آگ ہے اس آگ کو برداشت کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے جہنم کی آگ کو ایسا یقین جہنم کی آگ کا ایسے یقین کرتے تھے ان سے ایک چڑکیا کل کہلوانے کے واسطے خطاب رضی اللہ کا واقعہ ہے فی الحال کیا واقعہ ہے کہ گرم ریت پر کھچا جاتا تھا گرم سلیاں سجی پر رکھی جاتی تھی آگ ان کی چربی سے گزتی تھی لیکن وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کروں گا معلوم ہے کہ جان جا کی ضرورت سب سے تو صحابہ کپر سے نکلنے کو جہاں سے نکلنے سمجھتے تھے لیکن آپ نے صاف فرما دیے صاحبہ سے کہ تم میں سے جو شخص یہ کہے گا کہ بارش فلش جاری کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے تو میں اچھا رہا کہ یہ ہمارے کام کا بنیادی بنیادی تقاضا ہے یہ کہ ہماری مساجد میں اب یہ معمول شروع ہو جائے اب کسی مسجد کو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ملاقاتوں میں سب نکل کر مسجد کو آگے سے خالی چھوڑ دیں میں جو کچھ حل کر رہا ہوں کرنے کے لیے حل کر رہا ہوں اس کی گنجائش نہیں ہے تم نے اگر مسجد کا سے خالی چھوڑ دیا تو تم تم ملاقاتوں کے لیے کیوں جا رہے ہو ملاقات برائے ملاقات تو نہیں ہے ملاقات تو مسجد ہے کہ ابا کے گھر کی طرف قدم اٹھوانا یہ یقین کی تبدیلی کی طرف لے جانا ہے تمہاری ایسا کا محفوظ ہے کہ کانے باہر ڈالنا تبلیغ نہیں ہے ظلم اتارنا تبلیغ اور ذرم ادھر کی جگہ مسجد ہے یہاں لا کر مسجد سے باہر کے جتنے ماضی نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان نقشوں کا یقین نکالو اپنے دلوں سے بھی اور دوسروں کے دلوں سے بھی اور ایمان کی تعلیم دو عقائد سکھلاؤ ہمارا یہ دعوت تعلیم کے ساتھ ہے سب سے پہلے عقائد کی صحیح عقیدے کی تعلیم ہے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہاں جا کر کلمہ سکھلاؤ اور صحیح عقیدہ سکھلاؤ یہ نہیں جو جہاں ملا اس دن کی بات کی اور چھوڑ دیا. یہ کچھ نہیں ہے یہ طریقہ خراب سنگت ہے اور یہ طریقہ کے کے طریقے کے خلاف ہے جہاں صاحب کی سرت میں نہیں ملتا ہمیں صاحبہ کی سرت ملتا ہے ہمارے ساتھ اٹھو ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ بیٹھو ہمارے, ہمارے, ہمارے, ہمارے, ہمارے ساتھ آؤ کیا کریں گے ایمان لائیں گے رب پر تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی حقیقت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرو جس سے اللہ سلو محل سلو محل سلو محل نے اپنے صحابہ کے دلوں سے شکلوں کے یقین نکالا ہے ہمارا کام ہے یہ کہ مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں بٹھا کر شبلہ کا یقین دلو سے نکالو یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کا ضابطہ کہ کرنے کا ضابطہ کائنات نہیں ہے یہ ذہن سے نکال دو چلے سب بہن کر رہے تھے کہ دنیا تو ہماری ضرورت کے لیے ہے. لو دنیا اگر یہ دنیا ضرورت کے لیے ہوتی تو ہر ہر انسان, ہر انسان کی ضرورت پوری ہوتی کتنے ضرورتوں پر رو رہے ہیں کتنے ضرورتوں پر رو رہے ہیں دیکھو میری یہ بات یاد رکھنا ضروریات ضروریات اگر ہماری اسباب سے پوری ہوتی تو کوئی آپ کی پریشان حال نظر نہ آتا دوائیں کھا رہے ہیں شفا نہیں ہے ہتھیار بنا رہے ہیں حفاظت نہیں ہے حکومتیں بنا رہے ہیں عزت نہیں ہے زمینیں بنا رہے ہیں غلہ نہیں ہے شادیاں کر رہے ہیں اولاد نہیں ہے اٹھا کے تو دیکھو اسباب کی دنیا اگر اللہ نے کہیں ایک آدھے بھی کر لیا ہوتا کہ میں تمہیں شکلوں سے یہ دینا چاہتا ہوں تو دنیا میں کوئی پریشان حال رہتا ہی نا ایک وعدہ کافی ہے اللہ کا سو وادے کرے وہ بھی ایک وعدے کی طرح ایک وعدہ کرے سو وادے کی طرح جی ہاں وہ قابل منظوری تھے ان کا ایک وعدہ کرنا سو بار وادے کرنا برابر ہے لیکن مشاہدہ یہ ہے اور نظر ہی آ رہا ہے کہ اگر شکلوں سے کامیابی ہوتی تو دنیا میں کوئی ناکام نہ ہوتا سب سے پہلے یہ سیکھتا کہ نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے نظامِ ضابطہ نہیں ہے نظام دین ضابطہ ہے اللہ کا ضابطہ کائنات نہیں ہے سب سے پہلے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے نظام دین ضابطہ ہے نظام دنیا نہیں ہے اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے کیونکہ کائنات تبدیلیاں ہیں سورج ہی روشنی نہیں ہے کہ سورج گرہن ہو رہا ہے اب سورج रहा ہو رہا ہے جان گرہن ہو رہا ہے سارے میں یہ بات ہو رہی ہے لوگ بچارے سائنسدانوں کے پیچھے چلتے ہیں چلو یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے پوچھو سائنسدانوں سے کیا ہو رہا ہے کہ ہاں یہ یوں ہوتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے یہ یوں ہوتا ہے تو یوں ہو ہے جی یہ ان کی بکوات ہے اس کے پیچھے پیچھے سب چل رہے ہیں سندر کرم چند نے اپنے صاحب کو کوئی جو بتایا تھا آج کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کوئی سمجھانے والا نہیں کہ چاند سورج کا گرہن ہونا اب کے غصے کا موقع ہے اس وقت سب کو عبادت میں لگ جانا چاہیے یہ عبادت کا وقت ہے اللہ کو منانے کا وقت ہے چاند اور سورج پر اللہ کا غصہ اس کا غزل حاضر ہو رہا ہے باقی کہہ رہا ہوں خدا کی ختم جانوں کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں اللہ سے دور لے جانیں گے دور لے جائیں گے اللہ سے یہ تمہیں یہ سمجھائیں گے یہ تمہیں یہ سمجھائیں گے کہ یہ نظام کائنات یہ اللہ کی قدرت ہے جی ہاں اللہ کا نظام کائنات میں قدرت نہیں ہے قدرت تو اللہ کی ذات میں ہے نظام کائنات قدرت نہیں ہے قدرت ذات میں کائنات قدرت سے ناٹے ہے نظام تو سے تو ملے گا کیا کھوکھے نظام سے ملے گا کیا اس لیے میرے دوستوں ایمان سیکھنا ہے تو شکلوں کا انکار کرنا پڑے گا اور اگر صاحب شریک سیکھنا ہے تو پھر شکلوں کا اقرار کرنا پڑے گا تو کوئی راق, کوئی راستے نہیں ہوں؟ اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی راستے ہی نہیں ہے یہ کر ہوں کہ آپ نے صحاوت فرما دیا جو یہ کہے گا کہ اتائی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ اللہ کا منکر ہے سورب ایمان رکھنے والا ہے صاحب فرما دیا اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اس یقین فاسد کو دلوں سے نکالو اس یقین فاسد کو دلوں سے نکالو سب سے پہلا کام یہ ہے یہ دعوت کے ذریعے اس یقین فاسد کو دل سے نکالو کیوں اگر زلزلے آئیں گے نا پر تو سائنس نہ سمجھائیں گے مسلمانوں کو دیکھو ہم اس میں بتائیں گے زلزلہ کیوں آتا ہے حد کے زلزلے کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے زلزلہ کا تعلق کسی نہ سے کسی اسکول میں کسی کالج میں یونیورسٹی میں کہیں کہیں ہے کوئی کہنے والا کہ امبا زمین کو ہلاتے ہیں جب زمین میں زلزلے ہوتے ہیں یا جب زمین میں جنا ہوتا ہے امبا زمین کو ہلا دیتے ہیں کہ زمین برداشت نہیں کرتی کہ یہ پشت جو مسلمان کے سجا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اللہ کی عبادت کے لیے بنایا نا زمین کو تو آپ نے فرما دیا جو کی الارض و مسجد و مسجدوں کہ ساری دنیا کی زمین میرے لیے سجا بنا دی گئی ہے جہاں جاو سجدہ کرو جہاں جاو سجدہ کرو پوری زمین میرے لیے سجگا بنا دی گئی اور پوری زمین میرے لیے صاف کر دی گئی ہے جی ہاں آج کی خصوصیت ہے اس لیے انڈیا اس کے قومیں اپنے اپنے محاوت میں حفاظت کرتی تھی اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے, اپنے اپنی عبادت گاہوں میں حفاظت کرتی تھی اس امت کے لیے یہ امت جہاں جہاں عبادت کرے اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے اس زمین پر اللہ کے سوا کسی کے حفاظت کرنے کا حق ہی نہیں ہے کسی کو سیدھی باتیں ہے آپ میرے گھر میں رہ کر گھر, وہ کریں گا جو میں چاہوں گا آپ میری دکان میں بیٹھ کے وہ بیچیں گے جو میں چاہوں گا اس کی کہا گنجائش ہے کہ زمین امباہ کی ہے سجدے کے لیے بنائی گئی ہے تو اس پر رہ کر ممکن ہی نہیں ہے کہیں گے کہ زلزلے آنے کی وجوہات یہ ہیں بس یہیں سے مسلمان سمجھ لے گا کہ زنزلوں کے اور نظام کائنات کے تغیرات کے نظام کائنات کے تغیرات خود نظام کائنات ہے یہ اللہ سے کاٹنے کا اور اللہ سے دور کرنے کا واحد راستہ ہے اس لیے میرے دوستوں میں کہہ رہا ہوں بہت تاکیب سے کہ شکلوں کا انکار کیا کرو قدر کے مقابلے میں یہ کرنے والی ذات صرف عمار کی ہے اور اس کے کرنے کے سابطے کرنے کے ضابطے نظام کائنات نہیں ہے اس کی کرنے کے کرنے کا رابطہ نظام دین ہے ابا کا دین رابطہ ہے اللہ کا دین ضابطہ تبدیلی نہیں ہے تبدیل ہی اللہ نے دیا. لَا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کا دین ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس لیے میرے دوستوں ساری شکلوں کا انکار کرتے چلے جاؤ انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے یہی کام کروایا ہے سب سے پہلے تیرہ سال نبوت کے تیرہ سال نبوت کے تیرہ سال نبوت کے, کے سنو صحیح میں سے اس میں صرف توحید ہے نماز آئی ہے لیکن نماز ناقص آئے گی نماز کامل ہوئی ہے مدینے میں آ کر صرف نماز کو مکم کر میں دی گئی ہے کیونکہ نماز نہیں مانے نماز کو قرآن میں ایمان کہا ہے کہ نماز کے بغیر ایمان نہیں ہے یہ نماز ایمان کی طرح نماز ایمان کی طرح شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے یہ نماز سے یقینی کوئی چیز نہیں ہے یہ تین وجوہات ہو سکتی ہیں قرآن میں نماز کا نام ایمان رکھنے کی قرآن میں اللہ نے نماز کو ایمان فرمایا ماکان اللہ علیہ الدیٰ کہ حکم کیا اللہ تمہاری نماز کو ظاہر کریں گے یہاں عیسائیت میں نماز کو ایمان کہا ہے یہ نماز مکمل ہوئی یہ مدینہ مرورہ میں آ کر بنا مکم مکرمہ کی جو نبوت کا اکثر وقت ہے وہ صرف توحید توحید اور توحید ہی توحید تو توحید توحید توحید توحید. کرنے والی ذات اللہ کی ہے جو نہیں ہوتا اس کو اتنا کہلوایا گیا اور اس کو اتنا رٹوایا گیا کہ اس کے بعد آپ جو چاہے شکل پیش کر دو کہ نہیں شکلوں سے نہیں ہوتا سننے والے زیادہ باقی ہے امبیا سے بھی نہیں ہوتا امبیا سے بھی نہیں ہوتا سب بات ہے نبی کی کوشش میں ہار جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں جب امبیا سے نہیں ہوتا تو کون سی دنیا میں شخصیت ہے کہ اس سے ہونے کی امید کی جائے کون سی شخصیت دنیا میں رہ گئی کہ جس سے ہمیں کہ امید کی جا رہے کرم وسلم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ابو وہ تعلیم کرنا پڑ لے چاہتے محبت ہے یہ جہنم سے بچانا ہے چچا چچا کہہ کے کہ انتہائی خوش آمد کر لی نہیں کہ آپ کی چاہت پر نہیں ہے وہ تو ہماری چاہت پر ہے ہم چاہیں گے تو کریں گے ہم چاہیں گے جائز دیں گے ان کا جی محبت کا آپ جا رہے ہیں کہ وہ کوئی قدر کر دے ایک ججا کے قاتل کو تو آپ قدر کروانا چاہتے ہیں اور ایک جزا کو آپ قدر پرانا چاہتے ہیں وہاں معاملہ الٹا ہو رہا ہے کہ نہیں جا رہے ہیں یوں ہو جائے اللہ جا رہے ہیں نہیں اس کو الٹ ہوگا اس کو اٹھ ہوگا اللہ تعالیٰ علی السلام کو اپنے ارادوں میں اپنے ارادوں میں اپنے تعارف کے لیے ناکام کرتے ہیں میں بڑی بات کہہ کہ ہو جانا علیک السلام کو ان کے ارادوں میں اپنے تعارف کے لیے ناکام کرتے ہیں ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنے کام میں ناکام ہو کر یہ کہیں کہ وہ اصل میں پورے نہیں تھے وہ اصل میں حکومت ساتھ نہیں دیا اصل اگر مسلمانوں کو حکومت ساتھ دی جاتی تو یوں ہو جاتا اگر یہ یوں کر دیتے تو یوں ہو جاتا آپ نے فرمایا ہے عائشہ اگر تو نے یوں کہا کہ یہ کام یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا تو نے اپنے اوپر شیطان کے دروازہ کھول دیا میں جو کہہ رہا ہوں اس پر غور کرو نبی ہے نبی اللہ کسی بھیجے ہوئے اللہ جسے بھیجے ہوئے ہیں سارا خلاصہ کائنات ہے کوشش ایک طرف یہ ہے کہ کوئی رقص کو قدر کر دے میرے جی جہنزا کو انہوں نے اس طرح قدر کیا ہے اس کا آپ کو اور جو کتنا ہوا آپ کو اس کوئی اس قدر کر دے فرمایا جہاں مجھے قدر کر دینا لیکن اللہ تعالی میں شکر ہدایت دے کر ان کو بنا دیں ندی اللہ اور ابو طالب تعریف آخری وقت تک نہیں میں تو اپنی ملت کی اپنی اپنی قوم کی ملت پر کروں دیکھو میری بات یاد رکھنا اللہ, اللہ نے وہ نبیوں کی ناکامی سے اپنا تعلق کراتے ہیں میری بات یاد رکھنا ہماری حیثیت کیا ہے مسلمان کو مسلمانوں کو ان کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں اور ان کے ارادوں میں جو ناکامیاں ہیں وہ صرف اللہ کو پہچاننے کے لیے کرائی جاتی ہے یہ اتنا احمق نکلا کہ اس نے بجائے ان ناکامیوں سے اللہ کی طرف چلنے کے اس نے ان ناکامیوں سے اسباب کی کمی سمجھ کر یہ اسباب کی تکمیل میں لگا حکم کی تعمیر میں نہیں لگا اللہ مجھے اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی جگہ لے جانا چاہتے ہیں اکبر ہم بڑا عذاب لانے سے پہلے ان مسلمانوں پر چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس لاتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جاویں تاکہ یہ سمجھ جاویں یہ توبہ کر لیں دیکھو عجیب بات ہے حالات سے نہیں آئیں گے اس کے اندر ہدایت نہیں چاہتے اس طرح حالات نہیں لائیں گے حالات اس پر لانا چاہتے ہیں اس کی تربیت چاہتے ہیں لاحد لاحد لہنگیا ہوں چائے یہ بنٹ جا شاید یہ سمجھ جا میں نے ابھی پڑی تھی ابھی ایک ایمانی کا مسئلہ برس کی آخری میری جڑ رہا ہے کہ موبن بجیمان اس کی مثال گھوڑے کی طرح ہے یہ اپنے کھوڑے سے بند کر میدان میں گھاس کھاتا کھاتا اتنا چٹا رہتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ کسی کھوڑے کے ساتھ مدا ہوا ہو جب پاؤں میں جھٹکا لگتا ہے رسی پوری ہوتی ہے تو ہر گھوڑے کی فطرت ہے یہ کہ وہ اپنے کھوتے پر واپس آ جاتا ہے آپ دیکھ لینا یہ تو جانور ہے اس کو ڈاب جھٹکے لگے تجارت میں حکومت میں دراعت میں ملازمتوں میں بیماری کی شکل میں مقدمات میں قرضوں میں نہیں جب نہیں جناب میں تو انسان انسان انسان نا نہیں ہو سکتا میں جو اللہ کے جو اللہ کے حکم پر نہ آگے اس کو تو اللہ سے امید کرنی نہیں چاہیے ساری امیدیں شکلوں سے وابستہ ہیں اللہ سے امید کرنے کے لیے اللہ کے غیر سے نا امید ہونا شرط ہے اللہ اور اس کے غیر سے امیدیں جمع نہیں ہو سکتی کسی ایک دل میں خدائی کی قسم نہیں جمع ہو سکتی دھوکے جی سے اپنے آپ کو نکالو کہ ہاں ہمیں ان سے بھی امید اللہ سے بھی امید ہے نہیں اللہ کی کار بہت غیور ہے وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کی امید کو برداشت نہیں کرتے آپ خود سوچتے <تصفح> آپ اگر کسی سے کوئی کام کرائیں اپنا ایک وزیر سے بات کی ہوئی ہے ایک ایم پی سے بات کی ہوئی ہے ایم پی کی بات کو وزیر سے چھپاتے ہیں اور وزیر کی بات کو ایم پی سے چھپاتے ہیں کیوں کہ وزیر ہے اگر سوچے گا کہ مجھ سے بھی کہا اس سے بھی کہا تو ناراض ہو جائے گا غصہ آ جائے گا اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی یہاں کوئی پروائی نہیں ہے کہ امید اللہ سے نہیں ہے اللہ کے مخلوق سے بھی ہے یعنی میں یہی بات سمجھ لو کہ اپنے ایک مسئلے میں دو آدمیوں کو تو جمع کرنا سمجھتا ہے کہ نہیں ایک دوسرے کو بتانا چلے کہ میں کوشش دونوں جگہ کر رہا ہوں آپ دیکھیں مریض ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا اور کسی دوسرے ڈاکٹر علاج چل رہا ہو تو اس ڈاکٹر کو نہیں بتانے کے اس کا چل رہا ہے کہ نہ یہ برا مان جائے گا کہ بھئی تو میرے پاس کیوں آیا اس کا علاج کرتے ہوئے کس طرح سے انسان کی کہ ایک وقت میں دو سے امید دو سے امید تو کرتا ہے ایک وقت میں لیکن ایک دوسرے سے چھپاتا ہے میں حیران ہوں گا. کہ اللہ سے امید ہوگا کہ مخلوق سے امید کہ یہ دونوں امیدیں ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتی اور کسی کے سینے میں دو دن لانے بنائے نہیں اس لیے ذرا عقل سمجھ اس کو استعمال کرو کہ کرنے والی ذات صرف بات ہی ہے اگر نبی کسی خیر کا بھی ارادہ کرتے ہیں اگر نبی کسی خیر کا بھی ارادہ کرتے ہیں تمام جسمانی قوت اور صلاحیت کے باوجود اور تمام اسباب کے مہیا ہونے کے باوجود کہ اللہ نے سلمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت اور ایسا تسلط دیا تھا مخلوق پر کہ ان کے علاوہ کسی کو ایسی بادشاہ میسر نہیں آئی اللہ نے کہہ کے مانگا تھا نا حدیم اللہ نے ایسی بادشاہت تھی جو واقعی اللہ علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے میسر نہیں لیکن ساری قوت اور اس ساری خلافت حکومت نبوت اور جنات سے لے کر ہوا تک ساری مخلوق پر ایسا قبضہ کیے ہوئے تھے کہ جسے جو چاہیں جو کام لیں اتنے اتنے اسباب مہیا ہونے والا وہ خیر کے ردا کرے خیر خطے رضا کرے کہ اللہ کے راستے کے لیے سو مجاہد تیار کرنے ہیں اللہ کے راستے کے لیے سو مجاہد تیار کرنے ہیں رعایا میں سے نہیں اولاد میں سے نہ کشان سو بی نے صحبت کی اس میں صرف ایک کا حمل ہے نا خیر کے ارادہ ہے اپنی اولاد دے اپنی سے اپنی پیڑ سے سو مجاہد تیار کرنے چاہتا ہوں ایک کو حمل ٹھہرا اور اس حمل اس حمل عورت سے بھی نافذ جسم بغیر روح کا پیدا ہو گیا وقت سے پہلے اور دایا نے لا کر, کر کرسی پہ ڈالا حالانکہ غراض ہے یہ کرسی پہ ڈالنے کی چیز نہیں تھی اللہ فرمانے اب فین آ رہا کرسی کی جسل یہاں دو تو کو یہ ذہن ہے کہ میں اس سے جو چاہوں کر لوں نہیں تمہاری کرسی تمہاری صلاحیت تمہاری قوت تمہارا ارادہ ہمارے یہاں سب سے بڑے ہمارے یہاں سب سے بڑے ہمارے ارادے کے مقابلے میں تمہاری کوشش سب سے بڑے چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو کہ ہمارے امر کے مقابلے میں تمہاری یہ ساری کوششیں صفر ہیں فوراً یاد آ گیا ہو گئی غلطی مارتی شکلوں پر شکلوں پر بھروسہ کر کے کردہ کر لیا ہے انشاء کہنا شیطان نے بلا دیا ہے صرف یہ وجہ ہوئی ہے کہ ابا نے نندانوے بیویوں کو عمل نہیں ہونے دیا اور ایک کا عمل ضائع کرا کے بتلا دیا کہ ہمارے ارادے پر ہے تمہارے ارادے پر مختلف تمہارے ارادے پر نہیں ہمارے ارادے پر ہے میں ان کے بارے میں تو پورا نہیں ہے کہا خرر کیا امبا نب اور کہیں یہ فرمایا امبا وہ تو نبی تھے ناکامی ہوئی ارادے میں اور فوراً اللہ کے متوجہ ہو گئے یہاں صبح شام ناکامیاں ہیں اور یہ ناکامیاں اللہ سے اور دور لے جا رہی ہیں مسلمان سے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو کسی معاملے میں ناکامی ہو اور یہ ناکامی اسے اللہ کی طرف نہ لائے یہ نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے اس لیے میرے بزرگ دوستوں میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام ایک کام کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اللہ کی چاہت کے بغیر سارے انبیاء علیم السلام مل کچھ نہیں کر سکتے یوں یہ کل میں صرف اللہ کی ہے اگر اس بات کو نہیں کہو گے تو کبھی اپنے حکام سے اپنے اسباب سے کری مایوس نہیں ہو سکتے جب نجئے کمارے نے یہ کہہ دیا گیا تو جی کی حیثیت کیا رہے گی کہ کوئی شکل ایسی ہو جسے امید کی جائے کرنے والی ذات سے فروغ کی ہے اور میں آج چکا کہ اس کے کرنے کے حساب سے اس کا دین ہے کائنا زیادہ نہیں ہے اس لیے ایمان کے تجدید اور اس کی ترقی کا سبب یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے سارے پرانے نئے لوگوں کے مذاکرات اس رخ سے ہونے چاہیے اور مسجدوں کو خدا کے لیے ملاقاتوں کے دوران حمل سے خالی مت چھوڑنا کیونکہ یقین کے بننے کی جگہ مسجد ہے بگڑنے کی جگہ باہر کا ماحول ہے اس بگڑنے کے ماحول سے اٹھا کر ایمان کے بننے کے ماحول میں لانا یہ ہمارے گھر ملاقاتوں کا مقصد ہے ہمیں تو آگے کی سرت نہیں مل رہا ہے پھر ایمان کو ایمان کی علامتوں سے بیان کرو اس لیے کہ ایمان کے ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے بغیر علامت جو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے کہ ایمان کی جو سب سے بڑی علامت ہے اور جو علامت مطلوب ہے وہ اللہ کی تاش ہے اٹاس ہے تو ایمان ہے اتحاد ہے تو ایمان نہیں ہے سب کی بات ہے گیا مومن کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مومن نیتوں سے خوش ہونے والا اور گنا سے غمگیر ہونے والا اس کو مومن کہتے بات چیت ذرا سمجھنی پڑے گی دیکھو میری بات ہو جی اس نظر رہا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہ سے خوشی ہو گنا سے غمگین ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمان ایمان ہے اور میں بتا کرتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان کا اتنا آخری درجہ ہے کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے کسی کے دل اس کے بعد ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے حدیث میں فرمایا ہے کہ ایمان نہیں ہے اس کے, اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے یہ ایمان کے کمان کی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کے آخر درجے کی حدیث ہے کیونکہ جس روایت نے فرمایا ہے کہ جو تم میں سے منکر کو دیکھے اس کو جامع ہاتھ سے بدلے اور نہیں ہات بدل سکتا اس کی قوت نہیں ہے تو زبان سے بدلے اور اگر زبان سے بدلنے پر قدرت نہیں ہے تو پھر اس کو اپنے دل کی قوت دعاؤں پر لگا کر اللہ تعالی سے اس منکر کو بدلوائے اور ایسے کہہ سکتا ہے دل سے کسی گناہ کے لیے کڑنا اور غمگین ہونا اس حدیث سے جو میں نے اد کی ہے بھی اس حدیث کی حجی بتا رہی ہے کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ اس کے دل میں کے لیے کوڑن ہے یا نہیں یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اس کے بعد حدیث میں ہے کہ اس کے بعد کے دانے کے برابر بھی اس کے دن میں ایمان نہیں ہے یہاں حال یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں دوستوں کو بتاتے ہیں سر ایمان والے ہیں گناہ کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں تھر ایمان والے ہیں نماز چھوٹ جائے کوئی غم نہیں کرد ایمان والے ہیں نماز مل جائے کوئی خوشی نہیں کردی ایمان والے ہیں کوئی ایمان نہیں ہے کون سا ایمان ہے کون سا ایمان ہے نہ جو خوشی ہے نہ گنا کا غم ہے نہ چھوٹنے کا غم ہے نہ کے ملنے کی خوشی ہے یہ کون سا ایمان اس لیے میں نے کیا کہ ایمان کہ ایمان کو اس لیے علامتوں کی علامتوں کے ساتھ تیار کرو بہت ہی آسان بات ہے ایک جماعت حاصل مہاجر ہو گئی آپ نے ان کی شکل دیکھتے ہی فرما دیا مان دو کیونکہ یہ انتہائی شناخت کی بات ہے کہ جی ایمان کی جگہ دل ہے دل میں ایمان ہوا کرتا ہے شکل سے کیا ہوتا ہے کسی کی شکل سے آپ سمجھ کرو کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے سنو بہت بات میں کیا کہہ رہا ہے نہیں خدا کی قسم شکل سے ہی فیصلہ ہوگا مومن ہونے یا نہ ہونے کا شکل سے فیصلہ ہوگا مومن ہونے یا نہ ہونے کا کسی کے مومن یا غیر مومن ہونے کا فیصلہ شکل سے ہوگا جس سے نہیں ہوگا جس کا حل کسی, کسی کو معلوم نہیں ہے ایک صحابی نے ایک کابر کے تلوار سے بچنے کے وقت تلوار جب اٹھائی گئی اس پر اس نے کہا اللہ لاحی طبع صاحب نے تلوار چلا دی بجائے روکنے کے وقت نے تلوار چلا دی ختم کر دیا اس کو آپ کو پتا چلا فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا کہ رسی نا میں سچ کہتا ہوں کہ اس نے تلوار سے بچنے کے لیے کدما پڑا ہے تلوار سے بچنے کے لیے کنوا پڑا ہے کندما تو بڑھانا تھا اور کام بھی کیا تھا تلوار کا تلوار ختم کرنے کے لیے نہیں ہے دنوار کا کلو گلے پڑھانے کے لیے تھی تیری درواز کا مقصد تو پورا ہو رہا تھا تو تر درواز کیوں چلائی وہ تو دنواز سے بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا جس چیزیں خبر کرنا آتا یعنی مقصد یہ تھا کہ کوئی جس چیز کے بھی دیکھ لے تو پیسے نہیں کر سکتے کہ آدمی وہ بھی نہیں ہے نہیں ہے ایمان کا وجود دل میں نہیں ہوگا آپ کسی کا دل دل کا میشن کر کے دیکھو وہاں نہیں ملے گا ایمان ایمان اس کے سر سے لے کر تیر سر صرف سنت کا خلیہ ایمان کی علامت ہے اس کے علاوہ خدا کی ختم کچھ نہیں ہے دھوکا ہے بحث دھوکا ہے اس دھوکے سے نکلو دوسروں کو نکالو کہ ایمان دل کی چیز نہیں ہے ایمان دل کی چیز نہیں ہے ایمان تو اسے ظاہر ہونے کی چیز ہے چھپ نہیں سکتا ایمان غم اور خوشی یہ انسان کی ایسی دو قسلتیں ہیں کہ اس دن دو روز کوئی چھپا نہیں سکتا کتنی بھی اسکندر کے صلاحیت ہو یہ غم اور خوشی کو چھپا نہیں سکتا اس کا چہرہ بتا دے گا یہ غمگینا یا خوش ہے اس غم کی بات کو ہو تو یہ تیرا خوشی کا نہیں بنا سکتا اور اس خوشی کی بات کو تیرا غم کا نہیں بنا سکتا یہ اس کا اس کا اس کا دیکھے سبھی کتابیں ہے یہ دھوکہ ہے شیان کا یہ نہیں جناب اسلام تو ٹھیک ہے اسلام میں جانتا ہوں اللہ پر ایمان آیا ہوں کہ تیرے جگہ ایمان تیری شکل سے تیری شکل سے ظاہر ہونا چاہیے اگر نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہے اگر ہے تو ظاہر ہوگا تو کی بات ہے بات ہے اسے یاد رکھنا اسلام کی علامتوں کو مٹانا اسلام کی علامتوں کو مٹانا یہ ابا کی دالت اور اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے ابا کی دانت ہے اس سب سب کو اسلام کی علامتوں کو مٹائے بات سننا تو ایسی ہے اس نام کی علامت ہے وہ ظاہر کرتی ہے لوگ داڑھی کو کوئی چیز نہیں سمجھتے حالانکہ جنا سے بڑا گناہ ہے جنا سے بڑا گناہ ہے جنا کبیرہ گناہ ہونے سے حد ہے اس وقت لیکن اس جنا کی اس جنا کے گناہ کی کوئی حد ہے جنا کے گناہ کی کوئی حد ہے لیکن داڑھی کاٹنے کی گنا ہی کوئی حج نہیں ہے یہ ایسا گناہ مستمر ہے جو سوتے جاگتے نماز پڑھتے حفاظت کرتے حد کرتے تلاوت کرتے ہر حال میں کس طرح مل رہا ہے اس طرح بجلی کے پنکھے چلتے رہتے ہیں اور بجلی کا میٹر چلتا رہتا ہے کیوںکر لمبا سننے جو رخ پھیر لیا بادشاہ کا خاص آپ کے پاس آیا اور آپ کا حکم ہے کہ خوات کی طرف سے کوئی آئے تو اس سے اکران کرو اس کا خیال کرو حکم ہے اس کا کریم ہوں پاشا کا قاصد آیا آج کی خدمت میں آپ نے سر سر گما لیا اس سے اس کی طرف نہیں دیکھا اس کو برا لگا بادشاہ کا آدمی ہوں آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں جبکہ کہ آپ کو تو ہر آنے والے کو دعوت دینا اور ہر ایک سے آپ کو کندہ پیشانی سے ملنا اور ہر ایک کا اکرام اور اس کا استقبال کرنا یہ آپ کا کام تھا ہر ایک آدھی بادشاہ کے ہاں سے آئے بادشاہ کا کافی ہے اس کو تو ایسا اکرام کر کے بھیجنا چاہیے کہ یہ اس بادشاہ کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے لیکن مزر کرم سنت مر سلم نے اس خاص سے نظر پھیل چہرہ پھیل دیا اس نے کہا کیوں جی آپ ادھر کیوں نہیں دیکھتے آخری مجھے پھیل لیا پر صرف کتنی ہے کتنے جاڑی کٹائی دی ہے نظر تو کرو جب مدر کرم سنگھ مار ایک اے سے کافر بادشاہ کی طرف سے آنے والے قاسط سے جس کو دعوی دینا انتہائی ضروری تھا وہ سے رخ ہوئے ہیں تو ہمیں کیا امید ہے کہ آپ میزر رخ کریں گے طریقوں پر غیروں کے جنتے ہو اور ندی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں سچے سچے مسلمان بن کے گھستا ہوں مسلمان کا امتیاز اس کی شان اس کی پہچان خدا کی قسم صرف سنتیں ہیں فراہض بھی مسلمان کے تعارف کے لیے کافی نہیں ہیں کیونکہ فراہم قبر اسلام کے درمیان فرق کرتے ہیں اور سنتیں کافی مسلمان کے درمیان فرق کرتے ہیں میں ساری کر رہا تھا کیا آپ نے دیکھنے فرما دیا دیکھ سے فرمایا ماں تم تم کیا ہو آپ کی طبیعت مائل ہوئی ان کی طرف کسی جماعت کی داعت داعت تم کیا ہوتی تاجر ہے آپ جن سے پوچھو گے آج وہ اپنا تعارف کرائے گا اور تعارف کرانے میں فخر محسوس کرے گا میں وزیر مالیات ہوں میں وزیر جنگلات ہوں میں وزیر تعلیمات ہوں میں وزیر آ... کیا کیا ہوتے ہیں گزارا اس سے نیچے جی اترو تو کوئی پروفیسر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے یہ ہمارے کام سے صحابہ نے سارا کام کیے لیکن کسی صحابی کا تعارف کسی صحابی کا تعارف قرآن حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ کوئی صحابی کسی دنیاوی پیشے سے مشہور ہو انصار مہاجر انصار مہاجر کیونکہ دو نسبتے ہیں دو نسبتیں ہیں اسلام کے ساتھ حجت اور نصر دو نسبتے ہیں اس سے انصار مہاجر کے علاوہ کوئی قسم کسی قسم ملتی نہیں ہے ان سے ہٹو تو منافع ہے کافی بس سو فیصد مسلمان انسار یا مہاجر ملے گے کوئی کسی قسم کی ملے گی اب تو انسار جن کی خدمت چھوڑ کر اب انسار کہتے ہیں کپڑے بننے والے انسار آئے افسوس جی کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں اگر ہجے ہی دیں انسار میں سے ہوتا آج کپڑا بننے آجات آئے والوں کا جاتا ہے انسار گوشت کاٹنے والوں کا ہے قریشی توبہ توبہ توبہ توبہ ان نسبتوں کو ان نسبتوں کو محنت بدل کر ان نسبتوں کی کتنی توہین کی ہے بدل دیا صاحبہ نے یہ بھی کہا صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ ہم تاجر ہیں یہ ہمارے ساتھ دو کاشتکار ہیں نہیں کوئی دقت نہیں اس کا کہیں نہیں ملتا نے آج کیا کہ ہم سب ایمان والے ہیں آج کوئی نہیں ملے گا آپ کو وہ کچھ کسی نے بھی پوچھو کوئی نہیں کہ ہم ایمان والا کہ ایمان والے کیا کہنا وہ تو ہم کیا ایمان والے کہنا اپنا آپ کو ہم ہیں ایمان والے صحابہ نے کہا ہم تو ایمان والے پر میں کیا علامت ہے ایسی تھوڑی ہے کہ آمن نہ کہہ دو چھوڑ دیں تو پوچھیں گے اور دیکھیں گے اور پرکھیں گے تمہارا ایمان کو نے کہا دادا نے کہا کہ ہمارے اندر پندرہ حسرتیں ہیں بہت آسان بات ہے یہ پندرہ خسرتیں پیدا کر لو دیندار نہیں ہو جاؤ گے اور یہ اللہ نہیں ہو جاؤ گے بلکہ اللہ کے بھی فرما رہے ہیں کہ یہ پندرہ حسرتیں کی وجہ سے خریدا کے ندی ہو جاتے <تصف> قریب تھے یہ ایک ایسا ندی ہو جاتے سادو <ان> یقون <و انبیاء> روایت میں ہے <تصف> آسان بات پانچ باتوں پر ہمارا ایمان ہے پانچ پر ہمارا عمل ہے پانچ ہمارے تمام جہریت ہے فرمایا پانچ باتوں پر با تمہارا ایمان ہے اور کیا ہے کیا ایمان ہے اما ایمانہ ہے اما پر اللہ پر ایمان لانا اس کی تمام صفات پر ایمان لانا ہے وہ جیسا بڑا ہے اس کو ایسا بڑا ماننا وہ جیسا غفار ہے اس کو ایسا غفار ماننا اس کی تمام صفات پر ایماندانہ آنند بلّہ ہی کما ہوا بھی صفا نہیں بھی کما کہ اللہ پھر میں ایسا ایمانداری جیسا وہ ہے سر اتنا ہی نہیں بلکہ آگے فرمایا ہے وہ قابل جمی آ میں نے اس کے تمام احکام کو اعتبار قلب کے نہیں تسلیم کیا ہے میں نے اس کے تمام احکامات کو بے اعتبار اعزا کے تسلیم کیا ہے یہ مطلب ہے اس کا وہ قابل الجمی آکام ہی میں دل سے مانتا ہوں کہ نماز فرض ہے میں دل سے مانتا ہوں کہ زبا فرض ہے نہیں نہیں اسے نہیں کہتے قبیل و جمی آقامی زکات دینا ہے اگر زکات دینا ہے تو حکم قبول کیا ہے اگر نماز پڑھتا ہے تو حکم قبول کیا ہے اگر روزہ رکھتا ہے تو حکم قبول کیا ہے اگر یہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس رضا کے احکام کو قبول نہیں کیا ہے قبول کرنا دل کا اعتبار تو نہیں کہتے قبول کرنا احتیاط کو کہتے یہ فرمایا کہ ہمارا ہم اللہ پر ایمان ایماندار اور اس کے فرشتوں پر فرشتوں کو ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فرشتے کچھ کر سکتے ہیں فرشتوں کے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں احباب الرحمان یہ اللہ کے نیک بندے ہیں قرآن اتنا ہی ہے فرشتوں کے بارے میں احباد الرحمن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں فرشتے اللہ کے نیک بندے ہیں بس سے زیادہ ہم فرشتوں کو نہیں مانتے اس سے زیادہ ہم فرشتوں کو نہیں جانتے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں کرنا والی لاد اللہ کی ہے ایمان لائے ہم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر آخر تیمر تقریب پر یہ پانچ کر ہمارا ایمان ہے پانچ در ہمارا ہم ایل کہ ہم سب سے پہلے ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم ان سات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی طرح کو عبادت کے اللہ کی سروں کو عبادت کے لائق نہیں ہے اس کو ذرا سمجھ لینا لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں رکھتے ضرور ہیں سمجھتے نہیں ہیں میں کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ ایسا خطرناک دعویٰ ہے یہ ایک ایسا خطرناک دعویٰ ہے جس کو لوگ آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی حکم میں کسی طریقے میں ضرورت میں اللہ کے غیر کی طرف جھکنے والے نہیں ہیں اس کو عبادت کہتے ہیں ہم کسی طریقے میں کسی ضرورت میں اللہ کے غیر کی طرف جھکنے والے نہیں ہیں جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے غیر سے سوال کریں جھگڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سلسلہ کرے میری بات کرو تو سننا. میرا بہت کچھ کہنے کو دل جا رہا کیونکہ ہر چیز کی سزا نہیں کی جا رہی ہے اللہ کی عبادت ہے. ہاں بھائی بات تو یہی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے کیا عبادت کہاں ہو کہاں ہے ہم کہاں کیا عبادت ہے کسے کہتے ہیں عبادت جو اس حال میں زیر کے, غیر کے حکم پر چل رہا ہے وہ اللہ کے غیر کی عبادت کر رہا ہے دل میں یہ احساس پیدا کر لو کہ جو جہاں جس حال میں بھی ہے اگر اس کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہے تو وہ اللہ کے غیر کی عبادت میں مصروف ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری بات کی طرف پوری توجہ دینی ہوگی تو عبادت کا صرف جھکانا رہ گیا ہے نہیں اس کی بات نہیں ہے عبادت اطلاع تو کہتے ہیں کیا کہ عبادت اتحاد ہے اور یہ اللہ کے غیر کی ہو نہیں سکتی اس طرح اللہ کی غیر کی عبادت نہیں ہو سکتی اللہ کی غیر کی اجازت ہو نہیں سکتی ممکن نہیں ہے یہ بندہ اللہ کے غیر کی ذات کرے کیسے کر سکتا ہے حجی عبادت نہیں کر سکتا یہ جی کہہ دیں گے یہ حلال ہے تو ہم مان گے حلال ہے یہ جی کہہ دیں گے یہ حرام ہے تو ہم مان لیں گے یہ جی حرام, حرام ہے یہ کیا خیر ہے بھیا حلام بھیا حلال حرام کو تو واضح کر دیا گیا تم پر ان کے درمیان جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے حضاواز ہو گیا ہرام ہو گیا سمجھ لیں گے اچھی طرح یہ عبادت کسے کہتے ہیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں اللہ کے زیر پر اللہ کے زیر کے طریقوں پر چلنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلنا زندگی کے کسی شعبے میں شادی ہو یا بیاہ زیارت ہو یا زراعت حکومت ہو یا سیاست کسی شعبے میں اللہ کے حکم کے خلاف چلنا اور نبی کے طریقے سے خلاف چلنا کہ جس کے طریقوں پر چل رہے ہو اس کی عبادت کر رہے ہو یہ پکی بات ہے یہ بات ذہن سے آج نکال دو کہ بھائی طریقہ کسی کا بھی ہو چل... کسی بھی لائن میں لیکن عبادت اللہ کی یہ نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ رزا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جس کی بھی اطاعت کر رہا ہے اس نے جس کی بھی اطاعت کر رہا ہے اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے اور مسلمان یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں اللہ کی غزل کو میں رب بناؤں سارے کے بنائے ہوئے ہارے کے بنائے ہوئے جن کا فیشن نظر آتا ہے ان کی طرف چل دیتے وہ کہتے کیا ہے ٹھیک ہے اگر یہ غلط ہے تو بتاؤ اس کا حکم کیا ہے حرام تو نہیں ہے کیا حرام سے بچے گا نامی دین ہے حرام سے بچنا تو کفر سے بچنا ہے مسلمان بننا سننے تو بچن کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص جس کی اتحاد کر رہا ہے اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے یہ بڑی بات ہے کیا یہ ممکن ہے بھائی شاہ کی غیر کو رب بنا لے بولو تو کچھ ہنا تو کرو ہو سکتا ہے کہ مسلمان اللہ کے غلط کو رب تو ممکن نہیں ہے لیکن بنایا ہوا ہے بنایا ہوا ہے میں تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بنایا ہوا ہے اللہ کے سے سارے اخباب کو چھوڑ دو رب عالمی کی طرف آ جاؤ بنایا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں بنایا ہوا ہے میں کہتا ہوں بنایا ہوا ہے ابھی باطم جب یہ نسلانیت سے اسلام میں آئے تو علی حجم نے آرکی آرکی سے کہ کیا بات ہے کہ آپ پر ہم ایمان لانے سے پہلے اللہ ہی کو ربان دے گئے کہ اللہ کا غیر رب نہیں ہو سکتا آپ پر تو ایمان نہیں لائے تھے آپ مانی رہا ہے دو سو تک لیکن اللہ کو رب مانتے تھے تو اللہ نے قرآن باغ میں یہ کیوں فرمایا ہے کہ یہود و نصارا نے اللہ کے غیر کو اپنے رب بنایا ہوا تھا اپنے علما اپنے مشائق اپنے اخبار روحبان حالانکہ ہم نے آپ آپری ماننے سے پہلے بھی کبھی اللہ کے غیر کو رب نہیں بنایا تو اللہ نے پرانی اسلام کیوں دیا ہے اچھا خزر اخبار ہوں وہ رحبان ارباب من دون اللہ تو آپ نے ایک بات فرمایو کروں آپ اجی یہ بتاؤ جب تمہارے احبار روحبان تمہارے علماء اور مشاہر حلال چیز کو حرام کہتے تھے حرام چیز کو حلال کہتے تھے تم ان کی بات مانتے تھے یا علی مانتے تھے ہم کیا کہ ہاں جی ہم ان کی بات مانا کرتے تھے جو تم پہنچ ہی گئے میں نہ سن سکنا آپ نے فرمایا اے عزیم, تب تو تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا یہ فرمایا آپ نے حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم رب, رب کو رب مانتے تھے اللہ کو رب مانتے تھے لیکن ہمارے علماء اور مشاعر اگر کسی حرام چیز کو حلال کر دیں اور حلال کو حرام کر دیں تو ہم جانتے ہوئے کہ ہاں یہ غلط کہہ رہے ہیں ہم ان کے بات مان لیا کرتے ہیں فرمایا ہے تو تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا میں ساری بات اسپارش کر رہا ہوں کہ صحابہ کی جماعت نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اس کی کتابوں پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر آخر کے دن پر تقدیر پر اور ہم کرنے گواہی دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں یہ پانچ عمل ہماری زندگی میں ہیں کل گواہی دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں ریس اللہ کا حج کرتے ہیں اور زکوات ادا کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں یہ پانچ فرائض یہ ہمارے عمل میں ہیں ایک بات خاص طور پہ یہ فرمائی کہ نماز قائم کرتے ہیں زکاط ادا کرتے ہیں نماز قائم کرنا تو دین کو یقین قائم کر دیتا ہے یہ تو پیشیدہ بات ہے جن کا دین بگڑا ہوا ہے خدا کی قسم ان کی نماز بگڑی ہوئی ہے جن کا دین بگڑا ہوا ہے اور ان کی صرف نماز بگڑی ہوئی ہے نماز بننے کے بعد دین کا قائم ہونا یقینی ہے جو نماز بنا لے گا دن کو قائم کر دے گا یقینی بات ہے من میں ناکامت کی جو نماز قائم کر لے گا دن قائم کر لے گا تو پہلی بات تو یہ فرمائی کہ نماز قائم کرتے ہیں اور ایک یہ کہ زکات ادا کرتے ہیں میرے دوستو دوستوں عمل سے لوگ زکات دیتے نہیں جو دیتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے جو دیتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے تاجر کہتا ہے مجھے کمانے یا فرصت نہیں ہے کہ میں مستحق کو تلاش کروں کسی وزقات کے مال کو کسی فنڈ میں کسی غلے میں کہیں ڈال دیتے ہیں کسی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ میں آپ دیکھ نا جہاں کوئی موقع ہو اور موقع بھی کیا کہتے ہیں کہ موقع بھی دیکھتے ہیں خیر کا موقع ہو کوئی اچھا کام مل جائے زکات کا مال خرچ کرنے کے لیے ذرا کوئی اچھا کام مل جائے کوئی خیر کا کام مل جائے کوئی بھلا کام دنیا میں ہو رہا ہو میری زکات کا مال وہاں خرچ ہو جائے لوگ تو منع کرتے کاش میری زکات کا مال کسی جی خیر کے کام میں خرچ ہو جائے اس کے لیے تلاش کرتے ہیں وہاں مانتے ہیں کوشش کرتے ہیں میری بات دھیان سے سننا میں کیا کہہ رہا ہوں میں حیران ہوں کہ لوگ اپنے مال کی زکات کو خیر کے کانوں میں خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ میرا زکات کا مال خیر کے کان میں خرچ ہو جائے یہ تیرے مال کا میل یہ تیرے مال کا گند یہ خیر کے کاموں کے لیے اس مال کو سراش تو تو کر کرتا اپنی اپنے خاندان میں اپنی گلی میں اپنے محلے میں اپنے ضلع میں اپنے شہر میں اپنے صوبے میں جی ہاں کوئی نہ ملتا مستحق تو مال کو لے کر اور باہر نکلتا مجھ سے کہ کوئی بیمار کوئی پریشان حال کوئی ننگا کوئی بھوکا کوئی مقروض کوئی تنگس مل جائے تلاش میں دخت کر دوں کیا الٹی گنگا ہے جو مال پاک کرتے ہیں اس کو دخط کرتے ہیں کوسوں پر بنگلوں پر کاروں پر فرنیچروں پر ضرور سے زیادہ خواہشات پر ملکوں میں سیاحت پرسا ہے گھومنے چلیں جی ہاں ایک صحابی نے کہا ہے، اللہ مجھے اجازت دے دیجیے ذرا گھوم پھر کے آتا ہوں کہیں ہوا کھا کے فرمایا نہیں میری کی میری کی تو اللہ کے جن کی محنت ہے جی یہ ربانی ایسی ہمارا حق نہیں ہے رضی ابو زبار کا مذہب یہ تھا کہ جس کے بعد ایک دیر ہم اس کی ضرورت سے زیادہ ہے کہ قیامت میں اس درن کو گرم کر کے اس کے بدن پہ داغ لگائے جائیں گے وہ اس پرچے کا زکاطہ زکات اسے جا کرتے ہیں زکات کو مسلمان زکاط نہ تو ہو نہیں سکتا مسلمان زکاط نہ دے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ممکن نہیں ہے یہ تو ممکن نہیں کہ مسلمان زکاط نہ دے یہ تو ممکن ہے کہ ایک کافر مسلمانوں پر مان خرچ کر دے یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان زکاط نہ دے میں نے عز کیا کہ زکات کا کام یہ تھا کہ مستحق کو تلاش کر کے زکات اس تک پہنچا کیا ہو صحابہ کے دور میں زکات کے لینے والے دینے والے ایسے تھے عجیب مثالیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا بچے کہتے ہیں آپ بھی جو آسیاں کیا کہتے ہیں جو آپ ادھر ہی دے نا بچے رات کو اندھیرے میں چپن چھپائی کوئی درازے کے پیچھے کوئی چار بھائی کے پیچھے جی ایک تلاش کرے سب کو اور جتنا یہ تلاش کرے اتنا وہ چھپے وہ آ گیا وہ آ گیا ادھر ہو جاؤ وہ آگیا ادھر گھس جاؤ جی ہاں سب اسے چھپتے ہیں وہ تلاش کرتا پھرتا تھ جاتا ہے ایسا ہی ہے نا خدا کی قتل صحابہ کے دور میں مالدار اور پھکرا اس طرح ہے مالدار تلاش کرتا تھا پھکرا چھبتے تھے اس زمانے میں کھیل الٹا ہو گیا ہے مالدار چھپ رہے ہیں پھکرا تلاش کر رہے ہیں کھیل الٹا ہو گیا مالدار باندار کر رہے جمالدار چھپ رہے ہیں وہ آگے وہ آ گئے وہ آگے جی ہاں گزرا ہماری آشا پر اگر مسلمان زکات مستحق کو طریقے سے پہنچا دے تو یہ زکات کی برکتیں برداشت نہیں کر سکتا ہاں اس میں کوئی شک نہیں کتنے خیر کے کام ہیں مدارس ہیں مساجد ہیں مقاطب ہیں دینی تحریکیں ہیں ان سب پر مال خرچ کرنا یہ مسلمان کے مال کا سب سے پہلا مصرف ہے اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ جو مال میں نے پاک کیا ہے اسے پاک مال پر خرچ کروں تاکہ یہ کیونکہ یہ تربیت کے یہ تربیت کے مراکز ہیں اس کو چھنا ہوا مال چاہیے صاف سترا تربیت کے مراکز ہیں مسجد کیا ہے کیا مسجد کی مسجد کی تعمیر سکا سے نہیں مسیح کی تعمیر سکا سے نہیں مسیح کی, کی تعمیر کروں گا آزادی مان لیں ہے اللہ کا ہے پاک یہاں تو حرام پیسہ کماؤ اور خیر کرانہ خرچ کرو یہاں تو حالات ہی دوسرے ہیں یہ سمجھتے ہیں حرام کما کر خیر کرانہ خرچ کر دیں گے تو یہ خیر کرانہ خرچ کرنے سے بنا ماف ہو جائے گا حرام کمانے کا ہاں توتے سے غبن سے کمایا اور خیر گرام کا خط کر دیا سنو تو صحیح بیت اللہ جتنا بنا ہوا ہے اس وقت اس سے بڑا تھا حدیم حدیم بیت اللہ میں داخل تھا وہاں تک بیت اللہ کی دیوار تھی دی جہاں حدیم کی دیوار ہے دی لیکن اب مکہ نے اس طرح اتفاق کر لیا کہ اما کا گھر چھوٹا بن جائے یہ ہو سکتا ہے لیکن اما کے گھر میں حیران پیسہ لگے یہ نہیں ہو سکتا جی ہاں بیت اللہ کو چھوٹا بنایا خدا علیہ وسلم نے کبھی بنائی اسی بنیاد پر بیت اللہ کو باقی رکھا ہاں. یہ بڑی, بڑی بات ہے گرودواری کی بات ہے نہیں ان کو بدلیں نہیں جیسا ہم نے بنا لیا پیسے ٹھیک ہے وہ باقی قانونوں کا بنایا ہوا حجال پیسے سے بنایا وہ حلال پیسہ ایسا رہا کہ آج تک بیت اللہ ہوئی بنیاد پر قائم ہے حکیم کو نکال دیا مشرقی نے بات کیوں کہ پیسہ تو بہت ہے اس سے بڑا بن جائے گا بیت اللہ لیکن حلال پیسہ کم ہے حیران کا بہت ہے سب نے چکا کر لیا کہ نہیں بھائی اللہ کا گھر ہے اسے حرام پیسہ نہیں لگے گا جی ہاں وہ کرنے کی بات ہے غبار وہ چھوٹا بنا رہے ہیں حلال کے پیسہ کم ہونے کی وجہ سے حرام کا پیسہ بہت ہے وہ نہیں تو میں ہٹ کر رات کے زکات ایسا کرنے پر آؤ اس کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتے اور جو مال پاک کیا ہے اسے خط کرو اسے خط کرو جو مال پاک کرتے ہیں اس کو تو ضائع کرتے ہیں اور جو مال زکات کا نکلتا ہے اس کے لیے خیر کا کام تلاش کرتے ہیں زکات کے مال کا تو فقیر ہی مستحق ہے اس تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے اور یہ بات حق ہے کہ اگر مسلمان صحیح طریقے سے زبان دے دے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا کوئی ننگا نہیں رہ سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے <laughs> زبان نہ دینے والے بھوکوں کا حصہ کھا رہے ہیں اور خواہش میں خرچ کرنے والے خواہش کا خرچ کرنے والے امت کا حصہ کھا رہے ہیں یقینی بات ہے یہ اپنی جان اور اپنے مال سے سب سے پہلے یہ دیکھو کہ میری داد جلا ہی کی کو کیا فائدہ پہنچے ہم ہما کرتے ہیں یہ پانچ جن کے اندر ان کے اندر آمنی طور پر پانچ باتیں پانچ کہا کہ ہمارے اندر زمانے چاہیے ہمارے اندر صبر ہے ہمارے اندر شکر ہے لو جی ایمان تو کام ہی نہیں ہو گیا کیا جس میں آتا ہے کہ آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان شکر ہے ایمان کام سے ہی ہو گیا آدھا ایمان صبر ہے آزا ایمان شکر ہے کہ ایمان ہے کامل تو یہی ہو گیا لیکن کیونکہ صبر اور شکر کی خبر نہیں ہے اس لیے لو فکر ہے مصیبت آتی ہے کہتے ہیں صبر کرو کیا صبر کرو کیا, کیا, کیا برداشت کرو جی ہاں ان کے کاروباری مظاہر ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑا سا پھیل جاؤ حکومت بدلے گی حالت بدلے گی ہاں بدلے سنو میری بات ہو سے ہاں ہاں صبر کرو حکومت بدلے گی نا حالات ہاں ہاں بدلیں گے اللہ کو نہ ماننے والے حکام کی تبدیلی سے نظام کائنات میں اس طرح کوئی تبدیلی نہیں آتی جس طرح خدا کے قسم کسی جانور کے کسی عمل سے عالم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی میری یہ دھوکا ہے بہت بڑا دھوکہ ہے حاکم بندے کا حالات بدلیں گے نہیں اللہ کو نہ ماننے والے حکام کی تبدیلی سے نظام کائنات میں خدائی کی قسم کوئی تبدیلی نہیں آتی وہ تو وہ حکام تھے جن کا ایسا اللہ کا تعلق تھا کہ ایک مالی تاخیر اخباری کرنے والا وہ انار کے ہر وقت کو دیکھ کر ہی کہہ دیتا تھا اور ذائقہ کو دیکھ کر کہہ دیتا تھا کہ شاید حاکم کی نیت خراب ہو گئی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے حاکم کی نیت خراب ہو گئی مشروب واقعات جانتے ہیں حاکم کی نیت بگڑ گئی ہے دو ہاں ایسے تو ہوتے ہیں تو ایک آم والی باغ میں باغبان وہ سمجھ گیا ہمارے گھر ہے نہیں معلوم کہ ہل کا ذائقہ کیا ہے اور مساج کتنا ہے ہم بھی کھاتے ہم کھانے کے لیے نہیں ہیں یہاں ہم تو آپ کے کام کے لیے اس کے حساب سے ہماری مزدوری پھنسے نہیں ہماری مزدوری تو آپ کے ذمے ہے وہ ہم مل رہی ہے ہمارے بعض ہمارا دے سوچو تو صحیح جی میں نے حد کر دیا ہے کہ یہ کہنا کہ آپ آن کیا انکار کرو حکومت کی حالات بدلیں گے ایسے صبر کرنے والے ایسے صبر کرنے والے قبر تک صبر کریں گے پھر حشر تک صبر کریں گے پھر جہان میں صبر کریں گے اللہ نے فرمایا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ نے فرمایا ہے کیا ان کا صبر جہان پر لے جائے گا ان کو جی اللہ فرمائیں گے اللہ نے فرما دیا ہے جاننا نہیں ہوتا اسپی روزہ تصویر صبر کرو یا نہ کرو تو تمہاری کیے کا وطن مل رہا ہے اس لیے بات کیا رکھنا کہ صبر تکلیمیں جھیلنے کو نہیں کہتے کہ جھیلنے کا نام صبر نہیں نہیں ایسا نہیں کہتے. سبر کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر جمنا اس کو صبر کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر جمنا اس کو صبر کہتے ہیں یہ نہیں کہ برداشت کرو اور انتظار کرو نہیں برداشت سے بھی نہیں حالات بدلیں گے انتظار بھی نہیں بدلیں گے جی اب اللہ نے کہا کرنے والوں کو بھی کہ اللہ نے انتظار کر رہے ہیں انتظار تو کچھ نہیں ہوتا اس لیے سمجھ لینا اچھی طرح کہ صبر کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا شرط ہے کیا صبر تقوی کے ساتھ ہے صبر تقوی کے ساتھ دس ضرور تقوی لائے رکم کے اگر مسلمان صبر و تقوا ہے تو غیر مسلمان کا بال بھی کا نہیں کر سکتے یہ کہنا کہ نہیں جی ہمارے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے سلا ملکوں میں سام ظلم ہو رہا ہے فلاں ملک میں یوں ہو رہا ہے اللہ کیا کہہ رہے سب ظلم نہ ہوں ہمیں زمین نہیں کیا ہے ان پر لیکن ہوں ظالم ہوں دیکھو ایک عجیب بات یاد آئی میں سامنے پوچھا مجھ سے کہ یہ بتاؤ مجھے آج کہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے والا ظالم ہے جس کی زمین قبضہ قبضائی گئی ہے وہ ظالم ہے سونے میں کون ظالم ہے تو سو اور نے کہا حضرت ظالم تو وہی ہے جس نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے فرمایا بس میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ آج کے بعد یہ مت کہنا کہ قبضہ کرنے والا ظالم ہے بلکہ آج کے بعد ہی یاد کر لو کہ جس کا جس کی زمین قبضہ قبضائی گئی ہے وہ ظالم ہے جب تک یہ سوچتے رہو گے کہ قبضہ کرنے والا ظالم ہے جیسے کہ سوچتے رہو گے کہ قبضہ کرنے والا ظالم ہے اپنے آپ کو مظلوم بنا کے بیٹھے رہو گے جسے جس سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں قبضہ کرنے والا ظالم نہیں ہے جس کی زمین قبضائی گئی ہے وہ ظالم ہے کیونکہ حقیقت اور ہی کچھ ہے حقیقت اور کچھ ہے ظالم وہ ہے کی زمین قبضہ ہی گئی ہے کیوں کہ تون نے اللہ کا حکم توڑ کر کون سا ظلم کیا کہ تیری زمین پر میں نے دوسرے کو قابض کر دیا کسی کی دکان قبضہ لے کو کسی کا مکان پہ دعویٰ کر دے تو کسی کی زمین قبضہ دے کیسے ممکن ہے جس کی چیزیں اس کی ہے میں اس کو دی ہے ظالم وہ نہیں ہے جسے پگزہ کیا ہے ظالم زاری محض پگزہ گئی ہے ہاں کیا گھٹنا ہماری بات کہ صحابہ کرام وہ تھے مظلوم کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہے کپڑے کے ساتھ اللہ کی جہاز کے ساتھ تو اللہ نے ساری زمینیں چین چین کر سب سے آباد دے دی ساری زمین چین چین کر سب صحابہ کو دے دی رہیے صحابہ کو یہ یاد رکھنا اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو مسلمان جس زمانے میں غیروں سے ملکمال جائیں گے اللہ ایسے مسلمانوں کو ذلت میں اور فقر میں ڈالیں گے زمانے میں مسلمان غیروں سے ملک و مال چاہیں گے اللہ اس زمانے کے مسلمانوں کو ذلت اور فقر میں ڈالیں گے اور جو مسلمان غیروں کی چیزوں سے نظر پھیر کر ان کی ہدایت چاہیں گے اللہ جن کو جائیں گے ہدایت دیں گے جن جی کے لیے مقدر ہدایت نہیں ہوگی ان کا ملک و مال لا کر مسلمانوں کے قتل میں ڈالیں گے یہ ہم لگا دستور ہے سی سیدھی, سیدھی بات ہے یہ یعنی سارے صحابہ کے واقعات کا خلاصہ ہے کسی کو سنانے کی کت وقت نہیں ہوتا خلاصا ہے اس کا کہ مظلوم تو بنو کیا مظلوم میں نے زمین قبضہ لی ہے مجھ سے غلط مقدمہ ڈال دیا ہے اور میرا نام اولت لکھوا دیا ہے جیلوں میں لوگ کہہ رہا ہیں مظلوم ہے کہ نہیں اما ایسے نہیں ہے کہ تم مظلوم ہو تم اٹھا کے لوگ جیل میں ڈال دے ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ ارشب نے اور مخلوق کے درمیان دیکھ رہا ہے کہ کیا زیادتی ہو رہی ہے یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں خالی خطرہ کیا زیادتی کر رہا ہوں یہ تیار نہیں ہے اور میں یہ فرما رہی ہوں ظالمینہ میں نے ظلم کیا ہے یہ تو خود ظالم ہے اس لیے میرے دوست حاضر ہو میں نے ارد کیا کہ صبر کو تقرر کے ساتھ ہی لازم کیا گیا ہے قرآن میں صبر تقرے کا بغیر نہیں ملے گا ان تصویروں جہاں قرآن کے دیکھو گے صبر تقاص ملے گا آگے کی زمانے میں لوگ صبر کر رہے ہیں کر رہے ہیں صبر ملک میں تو آج سے ملکوں میں بھی لیکن یہ صبر فرائض اللہ کی ذات کے بغیر ہو رہا ہے یہ صبر کبھی نتیجہ نہیں لائے گا نہیں لائے گا اس کا انتظار کرنا بالکل بیکار فضول ہے یہ صبر کبھی مدد نہیں لائے گا اور اس طرح صبر کرنے والے اگر بدراہ کریں گے تو بدراہیں کو قبول نہیں ہوں گی کیونکہ بدراہ کی قبولیت کے لیے مظلوم ہونا شرد ہے مزلوم ہونا شرد ہے اللہ نے صاف سرا کیا قرآن میں کہ اللہ کو کسی کی بخار پسند نہیں ہے سوائے مزلوم کے اللہ کسی کو کسی کی بخار پسند نہیں ہے سوائے سوائے مزلوم کے اللہ منظور اللہ کو پکار جو پسند ہے وہ مزلوم کی پسند ہے لوگ اللہ کو پکارتے ہیں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں مگر ظالم ہو کر پکارتے ہیں جی ہاں آپ کام توڑتے ہوئے پکارتے ہیں کہ نہیں تم مجھے پکارو ضرور مگر کہیں کے ساتھ مظلوم ہو کر پکارو جی ہاں دیکھ لو قرآن اللہ کو مزلوم ہو کر مجھے پکارو مسنت پکارتا ہے اللہ کو اگر تو ظالم ہو کر پکارتا ہے اتنی لیے کیا کہ صبر کپڑے کے ساتھ اور یہ نجاد ضرور لائے گا اللہ نے صاف فرما دیا نو مہینے تک وہ یس دل جو سفوا سب اختیار کرے گا ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے اس ویل اسلام نے دونوں چیزیں جمع کر کے دکھلا دی صبر اور سفوا اللہ, اللہ نے جیل میں اللہ نے جیل سے نکال کے وزیر مالیات بنایا ہے صبر سب جیل سے نکال کے وزیر مالیات بنایا کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا بھائی تو خوش تھے کہ ہم ختم کر چکے ہیں بھائیوں کو محتاج کیا زلیخار کو کتابے کیا اور نظام سلطنت وہ اپنے ہاتھ میں کیا؟ نظام اللہ کا تم, سچ... تم, سچے تم سچے ہو جاؤ تم سچے ہو جاؤ تو ہم سمے جیل سے نکال وزیر بناویں گے اور تم جھوٹے بنو گے تو ہم سمے وزیر بنا کے جیل میں لے جاگے جی ہم وزیر بن کے جیل میں جاتے ہیں یوز اسلام جے جگہ وزیر مالیات بنے جس اس کیس کیسا بھر تفرے پر تو حج کر رہا تھا کہ صحابے کی جماعت نے یہ کہا کہ ہم میں رہے ہم میں شکر رہے اور ایک صبح میں یہ ہے کہ ہم دشمن پر آنے والی مصیبت سے خوش نہیں ہوتے دیکھو میرے دوستو یہ بہت ضروری بات ہے آج مسلمانوں کا جذبہ غیروں کے بارے میں صحابہ کا جذبے سے بہت بدل چکا ہے بہت بدل چکا ہے وہ جذبہ ہی نہیں ہے مسلمان کا غیرو کے بارے میں جو جذبہ صحابہ کا تھا اللہ وہاں جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں جو کی ہدایت کے اور کوئی تمنا نہیں ہے صحابہ غیروں کی ہلاکت نہیں چاہتے تھے ہدایت چاہتے تھے اللہ علیہ وسلم حکم بین کے احسان کو دعوت دے رہے دعوت دیتے رہے دیتے دیتے رہے رہے تھے آپ اور حکم بین کے احسان پہ نہیں جی نہیں صاحب قبول کروں گا ہی نہیں کیا کوشش کر لیجیے یہاں تو سبزی والوں کا عالی عجیب ہے آگے پوچھتے ہیں دوسرا خرچ کب تک کرنا ہے دو مہینے تو ہو گئے اور عالی کب تک کرنا ہے جی ہاں کوئی تنظیم بنا گیا ہے تبدیت کو نہ ابیا والا ہم ہے نہ صاحب والا جذبہ ہے ہاں ہم انتظار کو دعوت دیتے رہے دیتا. وہ انکار کرتے رہے ہاں تمہیں اس کو رحم آ گیا دیتا. یا رسید ابا کب تک آپ اس کے پیچھے پہ آپ کو تھکا لیں گے بستی کریں گے نہ یہ میرے حوالے کریں نہیں اسے قتل کروں تاکہ جہنم جہانم ٹھکانے پر پہنچ جائے اس کا ٹھکانا جہنم ہے یہ ایمان کبھی نہیں لائے گا جی ہاں کبھی نہیں لائے گا ایمان چوڑی اس کو اسے میرے حوالے کیجیے نہیں میری طرف سے کیا ہوا سر میں نے ابن آپ کو سنبھالا کہ میں تو لائقہ نہیں جی کی مجھے کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو آمف کی پیچھے ٹکا رہے ہیں اور یہ بتے ہیں میں کہ حکم کے سان کو آپ دعوت دیتے رہے یہاں دکم وہ اسلام لے آئے اے نے اے عمر، اگر میں تیری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں جاتا صاحبہ کا اور آپ کا جذبہ تو یہ تھا کہ امر کسی طرح جہانم سے بچے لیکن زمانے میں اللہ مجھے معاف فرمائے مسلمانوں کا جذبہ غیروں کے مارے میں صحابہ کے جذبے سے بہت بدل, بہت, بدل بہت بدل گیا بہت بدل گیا بہت بدل گیا الٹا ہو گیا صحابہ ان کی ہدایت چاہتے تھے ان کے ملک مال سے بچتے تھے ہمارا انسان بالکل الٹا ہے ان کی ہلاکت چاہتے ہیں اور ان کے ملک, ملک, ملک مال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ تعالہ ایسی سوچ رکھنے والوں کو ان کے ماتحت کر کر رکھیں گے یا جسمت رکھنے والوں کو کبھی غلبہ فتح آتا نہیں فرمائیں گے اس لیے تھوڑی سی عقل سمجھ استعمال کرو کہ ہم اپنے اندر غیروں کے متعلق وہ جذبہ پیدا کریں یہ جذبہ صحابہ کرتا اے اما کسی طرح یہ ہدایت پر آ جائے جو کچھ تمہارے پاس ہے تم رکھو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں صرف تمہاری ہمیں صرف ہم تو جان جاتے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے تو ایک صفت یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ بنانے والی مصیبت سے خوش نہیں ہوتے اور ایک صفت ہمارے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے دینی تو ہم اس میدان چھوڑ کر پیش ہٹنے والے نہیں ہیں جب بھی ہمارے دین کے مقابلے میں کوئی آتا ہے ہم اپنے دین کے بارے میں مداحنت یا کمزوری سے کام نہیں دیتے ایسے جمنے والے ہیں دین پر یہ ہمارے دس صفا ہیں جو زمانے جاہلیت سے ہیں آپ نے سردا فرمایا کہ یہ سب فواں ہیں دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں وہ دبا ہیں تربیتی آفتہ ہیں اور اسے کے ساتھ یہ فرمایا کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے قریب تھے کہ سب کے سب قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے آپ نے یہ فرمایا کہ سب کے سب نبی ہو جاتے اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میری پانچ باتیں ہو یاد کر لو مائل جمانا کیا کرو ضرورت سے زیادہ مکان تعمیر نہ آ کروں ضرور سے زیادہ اس دنیا میں رغبت نہ کرو جس کو چھوڑ کر جانا ہے اس آخر کا ذکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے بعد سب کو جمع ہونا ہے آپ افواہے پانچ بات باتیں میری یاد کر لو تاکہ تمہارے اندر خیریت حل سے مکمل ہو جائے میرے دوست دوستوں محنت, محنت ایسا بننے کی ہے یہ محنت ایسا بننے کی ہے یہ محنت ایسا بننے کی ہے ایسا بننے کے لیے مسلمان کو اجتماعی طور پر امت کو اجتماعی طور پر اپنے فرض منصلی کی طرف جانا پڑے گا جس کو دعوت کہتے ہیں کہ میں کوئی شروع شکریہ کر رہا ہوں امام مالک رمضانے کا قول ہے اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے چیتوں کو متبو نہ کرے جو مت کے پہلو نے کیا اس کی ساری محنت اور کوشش اصل اس کی ہے ملاقاتیں ہو گئی بات ہو گئی ملاقات ہو گئی بات ہو گئی نہیں دائی کا کام باتوں کے لیے بہتر نہیں ہے دائی کا کام تو تبدیلی کے لیے بہتر ہونا ہے یہ تبدیلی آگے اس کی بے چینی تبدیلی اللہ اس کی بے چینی پر فیصلہ کریں گے اللہ تظ اس کی بے چینی پر فیصلہ کریں گے تقریر افراد نہیں کریں گے تقریر سے نہیں ہوتا تین سچی باتیں ہے اللہ تا اس کی بے چینی پر فیصلہ کریں گے کہ آپ اور آپ کے صحابہ اس محنت کے ساتھ کیسے تھے اور یہ اللہ کے, کے نقل و حرکت صحابہ اکرام کا کیسا معمول تھا حل فرماتے تھے اگر تین کام نہ ہوتے دنیا میں تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اگر دنیا میں تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اللہ سے جامل تھا دنیا میں رہنا صرف تین کاموں کے لیے ہے دنیا میں کہ دنیا میں پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا دوسرا کام اللہ کے زمین میں لمبے لمبے سجدے کرنا اور تیسرا کام علم کے مجلسوں میں جم کر بیٹھنا اور علم کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر اس طرح پیدا کرنا جس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں اگر یہ تین کام دنیا میں نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند کرتا میرا دنیا میں رہنا تین کاموں کے لیے ہے دعوت عبادت اور علم دعوت عبادت اور علم کیا میں کروں کام کرنے والوں کے علم سے مناسبت نہیں ہو رہی ہے کام کرنے والوں کو علماء سے محبت نہیں ہو رہی ہے علم الگ جا رہا ہے تبدیل الگ جا رہی ہے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے یا ان کا کام ہے نہیں خدا کی قسم اس کام کا مقصد ہی امت کو جہالت سے نکالنا ہے کہ علم اور علماء کی عظمت نہ ہونا یہ دلوں کا نفاق ہے اور علم علم علماء سے محبت نہ کرنا فسق ہے شسکاشق ہے وہ جو علم اور علماء سے محبت نہ کر علم سے تو ایسی محبت ہونی چاہیے ایسی محبت نماز سے ہونی چاہیے کیونکہ دونوں فریضیں ہیں دونوں فریض نمازی فریضہ ہے علمی فریضہ ہے اور دونوں کے دونوں ہر مرتبہ کسی میں فرض آئے ہیں اس میں تو یعنی نماز اور علم کی میں کوئی فرق نہیں ہے تو حل کر رہا ہوں کہ یہ نقل حرکت اس لیے تھی کہ ہم جہالت سے نکلے اور زندگیاں بدلے وقت لگانا نہیں تبدیلی پیدا کرنا میں کہہ رہا ہوں میں نے تبدیلی کی ہے وہ وہ نہیں جو وطن چھوڑ دے وہ وہ ہے ہر اس چیز کو چھوڑ دے جسے اللہ نے روکا ہے وہ مہاجر ہے وہ مہاجر ہے جو ہر اس چیز سے روک پھیل لے جسے اللہ نے روک دیا ہے اس لیے میرے بزرگ دوستی دو آج یہ فیصلہ کر لو اور یہ عہد کر لو ہم سے انشاءاللہ کہ آج جب جو غفلت ہوئی ہوئی ہے آئندہ ہم صحابہ والے جذبے صحابہ والے طریقے اور صحابہ والی قربانیوں کے ساتھ اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے کیونکہ یہ بات تو شدہ ہے جب یہ اعتبار امت کے دین کے قائم ہونے کا کوئی راستہ اس کے علاوہ نہیں تو کی بات ہے اسے خدا نہ کرے دین کے کسی شعبے کا انکار نہیں مخصوص بلکہ نقل و حرکت کے ذریعے امت کو جگانا اور خوشامد کر کے حامل پر لانا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے متباد نہیں ہے کوئی متبادل نہیں ہے دعوت متلازم ہے لیکن دعوت متبادل نہیں ہے اور متبادل نہیں ہے, علم اور دعوت ایک ہے. صحابہ علم ساتھ حرکت میں تھے اس امت میں عملی دین پھیل رہا تھا کیونکہ میرے دوستو حاضدوں اللہ کے راستے میں پھرنے کے فضائل خوب پڑا کرو تاکہ نقل حقت کا عام مزاج بن جائے اپنی ذات تک جیت کا لے آنا یہ جی تبلیغ سے اپنی ذاتی زندگی کو سنوار لینا یہ نیابت اور ذمہ داری پورا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے یہ بات کی جی میں تبلیغ میں لگا میری زندگی بدل گئی جو لگے اس کی وجہ جائے گی نہیں میرا, میں امریکہ غرض کر دوں یہ جی تبلیغ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک آدمی اس کام میں لگ کر ذاتی زندگی کو بدل کر اس کام سے اتنا فائدے اٹھا کر فائدے ہو جائے نہیں اس کام میں لگنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کی طرح سارے عالم میں پھرتے ہوئے اور ساری امت تک جیس پہنچاتے ہوئے اللہ کے راستے کی موت حاصل ہو یہ اس کا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے تھا یہ نہیں کیا تبلیم کر تبلیغ میں لگ کر دیندار بن کر بیٹھ گیا یہ تبلیغ سے دین لانا مقصود ہے اور دیندار ہو گیا ہوں لہٰذا فرماتے دیندار ہونا الگ ہے اور دین کا مددگار ہونا الگ ہے پورے دین بٹ جلنے والا دیندار تو کہلائے گا جین کا مددگار نہیں کہلتا ہے یہ دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے اور امت کی نسرت اور مدد وسیع کے مددگاروں کے لیے ہے آپ قرآن کھول کے دیکھیے نا قرآن کھول کے پڑھو سمجھ کر اللہ مددگار ہے میں تو جیسا کہ محفوظ نفل کر رہا ہوں جیسا کہ محفوظ رہیے کہ پورے دن پر چلنے والا جو اللہ کا کو کوئی حکم نہ توڑے اور نہ جی کوئی سنت نہ چھوڑے اور پورے دن پر چل رہا اپنی ذات سے یہ دیندار کہلائے گا لیکن یہ دین کا مددگار نہیں کہلائے گا اور اس کی مدد امان کی طرف سے وہ دین کی مدد پر ہے اور دین کی مدد دین پر چلنا نہیں ہے دین کے مدد امت کو دین پر چلانا ہے جو میں حق منفوظہ کر رہا ہوں کہ دین کی مدد امت کے دن پر چلانا ہے بات پہنچانا بھی جلدی سمائی ہے میں نزدیک تو بات پہنچانے کے بڑے آسان راستے آ گئے بلکہ کوشش محنت کر کے ہر ایمان والے کو حرکت میں لانا اور اسے عملی ماحول میں لے کر اور اس کو دائف بنانا اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی ذمہ داری جو امت کی طرح منتقل ہوئی ہے اس, اس ذمہ داری کا اس کے اندر احساس پیدا کرنا یہ ہمارا کام ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حرکت میں رکھا ہے کیا میں اپنی امت کو حرکت میں رکھا یہ امت کی یہ امت کی خصوصیت ہے اور میں بات کر چکا ہوں آپ کو شروع میں کہ اس امت کا افضل امت ہونا دیکھ رہے میری طرف یا نہیں اس امت کا افضل امت ہونا اور اس امت کا خیر امت ہونا وہ صرف دعوت کی رنباہ کے ساتھ مشروط ہے میری بات ذرا دھیان نہیں سننا دعوت کی کے بغیر یہ امت کسی بھی عمل خیر سے کسی بھی عمل خیر کر کے یہ امت اکثر امت نہیں ہو سکتی یہ بات میری ذرا بے شک آپ نے بڑی ہمت سے بیٹھ کر بات سنی ہے کہ ساری بات کا خلاصہ ہے اس کو سن لینا سمجھ لینا اور اس سے عزم کر لینا کہ آج کے بعد اپنے آپ کو افضل امت کہلائے جانے والی ذمہ داری اور شرط کو آج سے پورا کرنا ہے کہ میں اد کر رہا ہوں اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے صرف امت محمدیہ میں ہوں یہ کافی نہیں ہے چلیے ہوں نہیں میری بات ذرا دھیان سے سن لینا آپ کو یہ بات نئی لگے گی اور نہیں لگے گی اور میں کہتا ہوں کہ شاید بھی سوچے آپ کہ یہ کہیں غلط سے نہیں بیان کر گیا میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں اس امت کے افضل احمد ہونے کے لیے دعوت ہی لمبا شرط ہے یہ دعوت کے بغیر یہ امت کسی بھی عبادت سے کسی بھی ریاضت سے کسی بھی عمل تالح سے خیر امت نہیں ہو سکتی یہ اس کی سمت کی خاصیت ہے یہ میں نہیں کہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ میری بات نہیں ہے خود سماطے کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا ان تم خیر امدادی کہ تم بھلے لوگ تو ہم اپنی ذات سے انفرادی عبادتیں کر کے نماز روزہ حج و زکات ذکر و تلاوت حلال کمانا حلال میں خط کرنا اپنی ذات سے پوری دن پر چل کر سمجھ لیتے کہ ہاں ہم خیر امت ہیں لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا انتم خیر امتن اللہ نے فرمایا کن تم خیر امتین کہ خیر امت ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کی نفر آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو اور وہ نفرسانی یہ ہے کہ بالمعروف بن عن المنکر کہ ہر شخص کے ذمہ ہے کہ ہر ایک ملائے کو بہلائی کو ختم کرے برائی سے روکے یہی دعوت ہے اگر امت اس پر نہیں آتی ہے تو یہ امت کسی بھی عامل صالح سے خیر امت نہیں ہو سکتی یہ بات آج کے بعد بھول نمک یہ اس مجلس کا اہم سبق ہے اور اہم بات ہے کہ اس امت کے خیر امت ہونے کی شرط وہ دعوت ہے یہ بس عمر کا قول ہے اور حیات الصاعب میں دیکھنا چاہو اس کو مانقی کیا ہے یہ امت کے افضل امت دھونی کی شرط یہ ہے اس لیے میرے دوستوں حضدوں خدا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حرکت پر ڈالا تھا بلکہ مدینہ منورہ میں آج رہنے والے میرے لکھے حج میں تو میں نے وہاں جمع ساتھی کو جمع کیا میں نے کہا مدینے والوں سے کہ اب تم مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی سب کی تمنا مدینے میں مرنے کی ہے سب کی تمنا مدینے میں مرنے کی ہے کہ کاش مدینے میں مر جا اور بکری مل جاوے جی ہاں جی ہاں بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل یہی تمنا ہے یہ تمنا صاحب کی تمنا کے بھی ہے ایک صحابی کا مدینہ میں انتقال ہوا آپ نے گھمایا کاش یہ مدینے سے باہر مرتے ابو ابن سارے اللہ تعالی عنہ آپ کے میزبان خاص بڑا موقع ملا میزبانی کا بڑا موقع ملا آپ خدمت کا جہاں جانے لگی یہ بیمار تھے اور بیمار بھی ایسے تھے کہ حرکت نہیں کر سکتے تھے حضرات سے کہا اللہ کے واسطے مجھے لے چلو اللہ کے راستے میں میں نہیں بیٹھ سکتا مجھے سواری پہ باندھ یہ نہیں کہ جا تم کرو کام ہمیں تو بڑا حضرات کی خدمت کا موقع ملا ہے میرے گھر میں ٹھہرے ہیں میں نے کھانا کھلایا ہے اور بڑا حضرت آئے تھے میرے گھر میں ٹھہرے تھے میں نے خدمت کی تھی تم فرلو جماعتوں میں اور ہم حضرت کی خدمت کر کے ساتھ حاصل کرنے اس میں کیا اس میں کیا فرق ہے کیا حرض ہے نبی اللہ وسلم کے میزبان فرمایا مجھے لے چلو چاچوں نے باندھ لیا سواری سے کے چلے چلتے رہے،, چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے فرمایا دیکھو اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ کے راستے میں تو فوراً دفن نہ کرنا تو میری لاش کو جتنا لے کر چل سکو چلتے رہنا جو تمہارے آخری جگہ ایسی ہو جہاں سے آگے تم بڑھ نہیں سکتے ہو مجھے وہاں لے جا کے دفن کرنا مدینہ کا باشندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان خاص استنبول میں دفن ہیں زفن ہے فرماتے تھے تم لوگ سمجھتے ہو کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے تم نے اس کو میں رہنے کی جگہ سمجھا ہے یہ حجاز تم عرب کے لیے ایسا ہے جیسا کوئی راہ چلتا آدمی اپنے اونٹ کو چرانے کے لیے کسی گھاس والی جگہ پر تھوڑی کے لیے ٹھیر جاتا ہے یہ تمہارے لیے حجاز ایک مسافر کے تھوڑی دیر کے جانور کو چارہ دینے کے لیے کھیلنے سے زیادہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے یہ رہے گا کھیلنے کا ہاں یہ نہیں کہ مدینہ نہیں موت آ جاوے مدی موت آ صحابہ صحابہ روتے تھے موت کے وقت جن کی مدینے یہاں نہ دینے والے میں نے کہا تم ذرا بیمار ہوتے ہو سفر چھوڑ دیتے ہو کہ نہیں اب نہیں نکلنا ایسا نہ ہو کہ کہیں مدینے سے باہر دفن کر دیے جاوے پکی مل جاوے پکی مل جاوے صحابہ اس میں تھے کہ, کہ راستے میں دفن ہو جائیں اللہ کے راستے میں دفن ہو جائیں مدین میں رہنے والے کیونکہ امت کا مزاج نفل حرکت کا نہیں رہا اس قابل پھرنے کا عزم اور شوق ختم ہو گیا اس لیے چار چار مہینے لگا کے بیٹھ گئے ہیں زیادہ زندگی بدلنی تھی بدل گئی اور کیا کرنا ہے اتنے کروڑوں مسلمان اتنے کروڑوں انسان جو جہانند کے راستے پر بھاگے جا رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں اسے دے گا نہیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے ذریعہ دعوت کو قرار دے کر اس امت کو امت کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے وہ اس کا سوال تم سے مستقل ہوگا ایسا نہیں ہے کہ سبلی میں لگے ذاتی زندگی بدل گئی اور بھائی ماشاء اللہ بڑا اچھا کام ہے ہاں جو لگے گا وہ بن جائے گا کوئی مدرسہ نہیں ہے یہ کہ کوئی میں داخل ہو جائے تمہیں اس کے لیے پھرنا پڑے گا صحابہ کی طرح ٹھوکر کھانی پڑے گی صحابہ کی طرح خوشابند کرنی پڑے گی کہ اللہ کی رحمت کے اس راستے کی اذیت سے بڑھ کر متوجہ ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے سب سے بڑا کی رحمت کے متوجہ ہونے کا وہ راستے کی تکلیف ہے اس کے علاقے کر لو یہ کر لو کہ ملکوں میں جانا ہے ہاں ملکوں میں پھرنا ہے دیکھو الحمد للہ ارے کہ اللہ اتنے سارے مجمع کی دعا مل جائے گی مجھے کتنی بڑی بات اتنے بڑے مجموعے کی دعا مل گئی یہ چاہتے تھے کہ میری امت کہیں اس جزیر جزیر عرب کی, کی خشکی تک تبلیغ اور دعوت پہنچا کر نہ آ جائے آپ چاہتے تھے کہ میرے صحابہ سمندر ہی سفر کریں اور سمندر پار دعوت دے کے جائیں کیونکہ اعجاز تین طرف سے گھرا ہوا ہے پانی سے ایک طرف راستہ خشکی کا ہے تین طرف سے پانی, پانی ہے تین طرف پانی ہے ایک طرف سے کا راستہ ہے جو کلیبتر جگہ ہے مکہ مدینے سے وہ سب سمندر ہے اپنے صحابہ کو سمندر پار دوسرے ملکوں میں پانی کے راستے سے دعوت لے کر جانے کے لیے آپ نے صحابہ کا جذبہ بنایا اور یہ فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میری امت کا جو فرض کہ دعوت کی محنت کو لے کر سمندری سفر کرے گا اور سمندری راستے وفات پائے گا اللہ تعالیٰ اس کی روح خود نکالیں گے اور اس سے نہیں نکلوائیں گے یہ بھی مجھے شریف کی روایت ہے یہ میرے احتیاام بندے نہیں ہے کیوں کہ, کہ وہ اسرائیل جا کے ان کی روح نکال دیتے نہیں یہ میرے خاص بند ہے میرے دین کو لے کر سمندری سفر کر رہے ہیں یہ میرے خاص بند ہے سارے نبیوں کی سارے سہابا کی سارے فرشتوں کی فرشتہ نکالے گا کی فرشتہ نکالے گا اللہ صرف دو کی روح نکالیں گے دو کی صرف ایک میرے کل موت کی اور ایک امبا کے دین کو لے کر سمندری سفر کرنے والے اگر اس راستے میں بھریں گے تو ان کی روح اللہ خود نکالیں گے جی یہ میرے خاص بندے یونیورسٹی کی روایت ہے کہ اللہ اپنے راستے میں سمندری سبر کرنے والوں کی ان کی وفات اگر راستے میں ہوگی تو اللہ ان کی روح اپنی سے نکلوائیں گے خود نکالیں گے یہ میرے خاص بندے ہیں اصل میں ہمارا مزاج صحابہ کی نقل حق حرکت کے فضائل بیان کرنے کا رہا نہیں ہے اب تو یہ مجھتے ہیں، ہاں, بھر کیا؟ اس ہاں, بھی ہاں یہ کیا ساتھ ریڈا لگا دیا نہیں ہاں کل سال تو موڑ نہیں ہے جی ہاں ہاں یہ منافقین بولتے تھے اس طرح سازا کے دور میں سب سے زیادہ نکلنا مشکل تھا ان کے لیے نماز پڑھنا آزان دا نماز پڑھ لیں گے سب کچھ کر لیں گے مدینہ میں رہ کے نکلنا مشکل ہے جی ہاں واضح اللہ خلی را کہ نکلنا کہ نکلنے میں تھوڑے ہی. اور نکلنے پہ خرچ کرنا کہ نکلنے پہ خرچ کرنے میں سب سے زیادہ پریشانی منافقین کو دی مداحی الکون اللہ ہوں کی یہ مداخقین کے خیام نے قرآن علامت بہن کی گئی ہیں کہ منافقین ایسے تھے کہ نکلنا ہی کے لیے دشوار ہاں میرے دوست آج مسلمان کے مال کا مسلمان کے مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اللہ ہنگاس راستے کی نقل حرکت ہے دور سے دور جاؤ دور سے دور نکلو ملکوں میں اب تو میں آگ کر رہا ہوں کہ ہر صوبے میں کتنے چار ماہ لگائے ہوئے ساتھی ہیں یہ بیرون کے لیے بیرون کے لیے روانہ ہوں کتنے چار ماہ لگائے ہوئے پورے صوبے میں پورے ملک میں نے کہا بھی دلی والوں سے وہاں دلی کام تھا سب چار ماہ لگائے ہوئے ساتھی جمع تھے میں نے کہا میں تو بیٹھتی ہوں میں نے کہا میں تو میں تو حیران ہوں کہ چار ماہ والوں کا جوڑ ہو چاہیے تھا وہ دلی کے ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کہ بات ہے یہ تو ہر سال ہوتا ہے آپ کی منع کر رہے کہ چار ماہ والوں کا جوڑ نہیں ہونا چاہیے تھا کیا ناراضگی ہے کیا بات ہے کیا شکایت ہے میں نے کہا شکایت یہ ہے چار چار ماہ لگائے ہوئے ساتھی یہاں بیچے ہوئے ہیں ان کو تو ملکوں میں ہونا چاہیے تھا ان کو تو ملکوں میں ہونا چاہیے تھا آپ آگے کہتے ہیں کہ جیس ساتھ چار ماہ والے کو جوڑے گا گئی نہیں کیونکہ چار مہینے والے سارے ملکوں میں گئے ہوئے یہی نہیں ہندوستان نے دلی میں کوئی یہی نہیں نہیں ابھی کوئی میں کیا بتاؤں ابھی تو دا, ابھی تو ساوت میں لگے ہی نہیں ابھی تو تنظیم میں لگے ہوئے ہیں اگر چاو والی بےچنی ہوتی نا تو, تو ملکوں میں پہنچ جاتے ایک ایک, ایک, ایک, ایک کو جہنم سے بچانے کے لیے ابھی کہاں تبدیل ابھی تو تکرین اور تفریح کا کام چل رہا ہے وہ تو آباد کی طرح بے چین بے قرار امت کو بچانے کے لیے مارے مارے پھرنا اللہ کو اس سے زیادہ ادب اور کوئی پسند نہیں ہے اس سے بدل لگا کو کوئی ادب پسند نہیں لڑائی کی حد اللہ کو بڑی پسند کہ میرے بندوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کسی بھی نفلی نفلی سے نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی نہیں دی ہے یہ میری بات ذرا سکنا کرنے پر تو دانت ہے زکاضہ نہ کرنا تو ہلاکت ہے فریضہ ہے لیکن زکاط کے علاوہ نفلی صدقات نفلی سرکات نہ کرنے پر کہیں ہلاکت کی دھمکی نہیں ہے آپ نفلی سرکات کرو اچھی بات ہے نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے سوائے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر خرچ نہ کرنے کہ جو اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ نہیں کریں گے وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ ہاتھ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں بلا تل کو بے جی کو مدد کا راستے میں خرچ کرو اس کمی کر کے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو یہاں ان سے خروج پر ہی خرچ کرنا مراد ہے یہ انفاق مطلق نہیں ہے میری بات ذرا یاد رکھنا یہ جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ پڑھائی بہت آئے ہیں یتیم پر بسکنوں پر غریبوں پر غربا پر بیماروں پر خرچ کرنے کے لیے بہت آئے ہیں لیکن جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ انسکی سے بھی لا برا سخت ساحلوں اس انفاق سے اللہ کے راستے میں پھرنے پر خرچ کرنا ہی مراد ہے اس کے ساتھ فرمایا کہ اتنے کمی کر کے اپنا آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو کیونکہ اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس سے اس انصاف سے قروج پر ہی خرچ کرنا مراد ہے کیونکہ آیت نازل اس وقت ہوئی تھی جب انسار نے چھ مہینہ مدینہ منورہ میں رہنا طے کر لیا تھا انسار نے مزکر چھپ کر ایک مشورہ کیا اور خود کہتے ہمارا مشورہ منافقوں والا مشورہ نہیں تھا کہ جیسے منافق اللہ کے راستے پیچھے رہ جانے کے لیے کوششیں کرتے تھے ہمارا مشورہ ایسا نہیں تھا ہمارا مشورہ اسلام کی محبت کے ساتھ اسلام کی خیر خواہی کے ساتھ صرف اتنی بات ہم نے سوچی تھی کہ چھ مہینے مدینے میں رہ کر مقامی کام کے ساتھ مسجد کو وقت دینے کے ساتھ چھ مہینے مدینے میں رہ کر مقامی کام کے ساتھ کچھ کاروبار دیکھنے کچھ زمینیں ٹھیک کرنے کچھ ٹوٹے ہوئے مکان درست کرنے چھ مہینے کے بعد اللہ کہ ہمیں جان چاہے بیچ دیں اس کے لیے تیار ہے لیکن چھ مہینے مدینے میں ٹھہرنا چاہتے ہیں یہاں تو سال کا چلے لگنے کے بعد کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کسی کی ہی نہیں ہے کہ کوئی نکلنے کے لیے تو کہتے سال کے چیلے لگ چکا ہے اور میں تو خراب ملک, ملک میں ہو کر آ گیا ہوں نہیں میرے پاس تو آنا جانا چلے لگانا کام نہیں ہے سوال تو اس بات کا ہے کہ اکثر مان تیری زندگی کا اکثر, اکثر وقت تیری جان کی اکثر چلا ہے وہ امت پر لگی یا نہیں لگی کوئی وظیفہ نہیں کیا ہے نہیں ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں سب اس کو کہہ رہا ہوں صحابہ والے جذبے اور صحابہ والی کوڑن کے ساتھ اللہ کے بندوں کا اللہ سے جوڑنے کے لیے بہتر ہو کر چلنا اس سے. تو ادھر تو یہ صحابہ کا مشرہ ہو رہا تھا اور ادھر آئے گا ضروری تھی مانچوں کو کسی سے بھی لینا من حاصل کو بھی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر خرچ کرو اپنے ہاتھ اور اپنے آپ کو ہلا کر دم ڈالو آپ نے پوچھا کیا کیا مشورہ ہوا ابو ابھی منصوبہ خود سمجھتے ہیں کیا ای ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. کیونکہ ہم نے سوچ دیا تھا کہ چھ مہینے مدینے میں رہنا ہے کاروبار دیکھنا ہے اور مکانی کام کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ذرا میں اور آپ فیصلہ کریں کہ پھر ہم نے اس کام کے ساتھ کیا کیا ہے اس لیے میرے کو بزرگ دوستوں میرا آپ سب سے یہ مطالبہ ہے اس اس پورے مجمے میں پنڈال میں اندر باہر جو شخص بھی اس وقت اس مجمے میں ہے اور اس کے چار مہینے لگے ہوئے ہیں بس دو باتیں نہ کر رہا ہوں جو بندہ اس مجنے میں ہے چار ماہ لگایا ہوا وہ بیرون کے لیے کھڑا ہو جائے